میرے بھائی <تصاف> <تصاف> تفسیر اور اصول تفسیر کے تعلق سے یہ ہماری دوسری نشست ہے اس سے پہلی نشست میں ہم مسادر تفسیر کے تعلق سے گفتگو کر رہے تھے ان میں سے پہلا مقصد تھا قرآن کی تفسیر خود قرآن کے ذریعے اور اس کے دلائل اور اس کی مثالوں کا ذکر ہو چکا اور دوسرا چیپٹر جو ہم شروع کر چکے تھے وہ تھا قرآن کی تفسیر حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اور اس تفسیر کے حجت ہونے پہ جو دلائل تھے وہ بھی میں ذکر کر چکا ہوں ان میں سے ایک حدیث تھی جس کا تعلق جناب علی رضی اللہ عنہ سے تھا کہ اسفلاط الوس کے تعلق سے انہوں نے بتایا کہ پہلے ہم سوچا کرتے تھے کہ اس سے مراد فجر کی نماز ہے پھر نبی وسلم کی حدیث سے معلوم ہوا کہ اس سے مراد اصر کی نماز ہے اور اس حدیث کا حوالہ نمبر میں نہیں بتا سکا تھا تو اب لکھ لیجئے بخاری شریف کی حدیث ہے اور چھ ہزار تین سو چھیانوے یعنی سکس تھری نائن سکس, سکس, تھری نائن سکس <تصفح> چھ ہزار تین سو بخاری شریف <تصفح> اور اب میرے بھائی میں ذکر کرنا چاہوں گا چند ایک مثالیں جن مثالوں سے ہمیں پتہ چلے گا کہ حدیث نبوی کے بغیر نبی سے رجوع کیے بغیر قرآن پاک کو سمجھنا صحیح معنوں میں ممکن نہیں ہے تو یہ تین مثالیں ہوں گی پہلی دو مثالوں سے یہ وعدے ہوگا کہ حدیث نبوی کے بغیر گزارا ہی نہیں ہے تفسیر کے میدان میں اور تیسری مثال ویسے یعنی کہ ایک مثال ہوگی جس کے ذریعے پتا چلے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو ہے قرآن پاک کی تفسیر میں بہت معاون کی حیثیت رکھتی ہے پہلی مثال قرآن پاک کی وہ آیت سورہ معدہ میں آتی ہے چھٹا سارا سورہ معدہ چھٹا سپارہ ایت نمبر 38 یعنی 38 ایٹ ایت نمبر 38 سورہ معدہ چھٹا سپارہ وَالسَّارِقُ سارق و سارق یہ ایپت نکالجیے سور میدا چھٹاس پارا ایپ نمبر اڑتیس تھرٹی ایٹ اللہ تعالی کا فرمان وَالسَّارِقُ سارق و سارقہ تو اس ایت کا معنی کیا ہے سارک کسے کہتے ہیں سارق چور, چور کو سارق چور مرد ہوا اور سارقا چور عورت, عورت, عورت, عورت ہوئی اللہ تعالیٰ فرما رہے چور مرد ہو یا عورت ان کا انجام کیا ہے ان کی سزا کیا ہے پختہ او آئیڈیا ہوما ان کے ہاتھ کاٹ ڈالو اب مجھے بتائیے اگر کوئی ایک ریال چوری کر لے تو کیا اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا کیوں بھائی قرآن پاک تو کہہ رہا ہے چور کا ہاتھ کاٹ ڈالو اور آپ کہتے ہیں نہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حدیث نبے سے رجوع کے بغیر چارائے کار نہیں ہے تو آئیے کون حدیث ہے جو ہمیں بتا رہی ہے کہ معمولی رقم اگر کوئی چوری کرے تو اس کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا یہ حدیث مسلم شریف کی ہے مسلم شریف اور حدیث کا نمبر ہے 1684 1684 1684 1684 اور حدیث کے الفاظ اگر کوئی لکھ سکے تو ٹھیک نہ لکھ سکے تو حوالہ نمبر آپ کے پاس ہے کہ لا کہ چور کا ہاتھ کب کاٹا جائے گا جب وہ روبو دینار یا اس سے زیادہ چوری کرے روبو دینار دینار کا چوتھا حصہ دینار کا چوتھا حصہ یا اس سے زیادہ مالیت کی چوری کرے گا تب اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا اب ایک دینار ساڑھے چار گرام کا ہوتا ہے ایک دینار کتنے کا ہوتا ہے ساڑھے چار گرام تو روبو دینار دینار کا چوتھا حصہ کتنے گرام کا ہوا ایک گرام اور جی سوا گرام سوا گرام چلیے حدیث مسلم شریف ایٹ فور ون سکس ایٹ فور جی ہاں ایک تو ساڑھے چار گرام کا دنار ہوتا ہے اور روبو دنار دنار کا چوتھا حصہ سوا گرام کا ہوا سوا گرام سونا آج کل کتنے کا ہے تقریبا دو سو گرام دو سو, دو, دو, دو, سو دو, دو سو ریال اس کا مطلب ہے سو ریال بھی کچوری کر لے تو اس کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا ایسے ہی ہے نا تو کیا اس کو بالکل چھوڑ دیا جائے گا نہیں کادی جو سزا سمجھے گا جو مناسب سمجھے گا دے گا لیکن ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا ہاتھ سے وہ بچ جائے گا تو میرے بھائی یہ مسئلہ ہمارا کہاں سے حل ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے اس نے بتایا کہ کا لفظ جو ہے یہ عام نہیں ہے حدیث نے اس کو خاص کر دیا حدیث نے اس کو خاص کر دیا بلکہ آگے چلے جائیں تھوڑا سا پکتا وہ ان کا ہاتھ کاٹ ڈالو لفظ کیا بولا ایما ای جمع ہے مفرد اس کا کیا ہے ید اور ید عربی میں کہاں سے شروع ہوتا ہے یہاں سے لے کے کندھے تک جاتا ہے عربی میں ہاتھ جو ہے ید جو ہے یہاں سے لے کے کندھے تک جاتا ہے تو کیا چور کا ہاتھ یہاں سے کاٹیں گے نحن. نہیں نحن. یہ ابھی ہمیں حدیث سے سے پتا چلا کہ اس کا ہاتھ یہاں سے کلائی سے کاٹا جائے گا ٹھیک ہے تو اس سے کیا پتا چل رہا ہے ہمیں کہ حدیث نبوی کے بغیر گزارا نہیں ہے اللہ نے اسی لیے کہا تھا کہ اے نبی ہم نے آپ کی طرف قرآن کیا ہے لی تین تاکہ آپ لوگوں کے لیے بیان کر دیں اور آپ کے بیان سے رجوع کیے بغیر کوئی چارائے کار نہیں ہے چلیں میرے بھائی دوسری مثال اللہ تعالی کا فرمان سورہ نساء سورہ نساء ایت نمبر ایک سو ایک ون زیرو ون سورہ نسا اور سپارا گاگ بند پانچواں پانچواں سپارا ہے سورہ انسا ایت نمبر ون زیرو ون ایک سو ایک پیج نائنٹی فور پیج بتایا جا رہا ہے میرے بھائی سفر نمبر 94 بتایا جا رہا ہے بر عید کیا ہے وحید ضرب تم فی میرے بھائی شور کی آواز نہ آئے توجہ رکھیے گا تاکہ درس جو ہے ڈسٹرب نہ ہو چلیں وحیدا ضرب تم فل کیا ترجمہ ادا کا جب ضرب مارد مارد نہیں یہاں مارو نہیں ہے یہاں ضرب تم فل ہے ضرب کے بعد کیا آ رہا ہے فی الد تو یہاں کا چلو جب تم زمین میں چلو یعنی کہ سفر کرو یہاں کے بعد کیا آ رہا ہے یہ نہیں آ رہا آ رہا کس کو مارنا ہے یہ نہیں آ رہا ذرا تم فی الد ہے جب تم زمین پہ چلو سفر کرو فریحی سا علی تو تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے کوئی حرج نہیں ہے کس چیز میں کوئی حرج نہیں ہے انتخاب من منسلح کہ تم نماز کثر کر لیا کرو لیکن ایک شرط ہے شرط کیا ہے آگے پڑھیے ان خفتم نقم الدین کفر ہو اگر تمہیں یہ اندیشہ ہو کہ کافر تمہیں تنگ کریں گے تمہیں فتنہ میں ڈال دیں گے تو قصر نماز کرنے کی اس کا مطلب ہے دو شرطیں ہوئی پہلی شرط کہ آپ ہاتھ سفر میں ہوں دوسری شرط یہ ہے کہ کافروں کی طرف سے فتنے کا خطرہ ہو تو اگر کوئی آدمی سفر کر رہا ہے سعودی عرب میں آپ کو کافروں سے خطرہ نہیں ہے ایسے ہی ہے تو کیا یہاں پہ کسر کرنے کی اجازت ہے جی ہے تو بتا رہی ہے کہ نہیں آئیے حدیث نبوی سے رجوع کرتے ہیں حدیث کا نمبر لکھ لیجئے مسلم شریف حدیث نمبر 686 686 مسلم شریف حدیث نمبر 686 686 چھیاسی بن امیہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں یا بن امیا وہ کہتے ہیں یا بن امیہ لکھ لیں گے کہ میں لکھوں کہتے <سؤال> <سؤال> <سؤال> <سؤال> ہیں کہ میں نے عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو اس عط میں کہہ رہے ہیں کہ اگر تمہیں کافروں کی طرف سے کوئی خطرہ ہو اور اب تو عمل ہے اب ہم کیوں کسر کرتے ہیں تو جناب عمر فاروق رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ میں نے اسی بات پہ مجھے بھی تعجب تھا اور میں نے یہ سوال رسول اکرم صلی اللہ وسلم سے کیا تھا تو آپ نے کہا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے اوپر صدقہ ہے صدقے کو قبول کر لو یہ کہ پہلے شرط کیا تھی دو شرطیں تھیں پہلے مسافر ہونا اور خوف کے حق میں ہونا کافوں کی طرف سے خوف ہو آپ کو پھر اللہ تبارک نے صدقہ کر دیا مہربانی فرما دی دوسری شرط جو ہے نہ بھی ہو صرف آپ مسافر ہیں تو آپ کسر کر سکتے ہیں لیکن ہمارا یہ مسئلہ کہاں سے حل ہوا ہے حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اب بتائیے قرآن پاک سمجھنے کے لیے حدیث کی ضرورت ہے کہ نہیں ضرورت ہے بہت سے ضرورت ہے اس سب کے باوجود کچھ لوگ کہتے ہیں جی اب حدیث ہم تب مانیں گے جب ہماری عقل کے مطابق ہوگی کس کی عقل کے مطابق آپ کی آپ کے بیٹے کی آپ کے بھائی کی آپ کے خاندان کے لوگوں کی آپ کے وزیر کی کس کی عقل میں یار ہوگی اگر ہم واقعی ان کی بات مان لیں کس کی عقل میں یار ہوگی پہلی بات یہ ہے میرے بھائی پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ ہمارا دین پورے کا پورا عقل کے مطابق ہے لیکن کون سی عقل عقل سلیم کون عقل جو عقل خود ٹھیک ہو جو عقل خود ٹھیک ہو اسی لیے آپ جانتے ہوں گے ابن تعمیہ رحیم اللہ کی کتاب ہے بہت بڑی جس میں انہوں نے اسی مسئلے کو اس کو زیر بحث لائے ہیں کیا مسئلہ کہ اقل سلیم میں اور صحیح ایت یا حدیث میں تارز نہیں ہو سکتا یہ دوسرے کے مخالف نہیں ہو سکتی یا تو حدیث ضعیف ہوگی یا قرآن کی ایت کو صحیح سمجھا نہیں جا رہا ہوگا یا پھر جس نے کہا ہے کہ یہ ایت عقل کے خلاف ہے اس کی عقل میں مسئلہ ہے کوئی ٹھیک ہے تو یہ کتاب پڑھنے والی ہے بہت اچھی کتاب ہے در و تار دل عقلی و نقل اس کا موضوع سے ہمارے کو تعلق نہیں ہے تو ویسے میں نے کہا چلے شبھ ہاتھ رہتے ہیں اس تفصیل سے ہر کر کے بات ہو گئی ہاں جی <laughs> ایسے ہی بالکل صحیح کام رکھے ہیں در اتار دل عقلی ون نقل یہ آئین ہے دردلی سرجمہ میرے خیال میں نہیں ممکن نہیں ہے اس کا ترجمہ ہو ممکن نہیں ہے اس کی امید بھی نہ رکھیں گے جی اینی ویسے بھی بڑی مشکل کتاب ہے یہ اتنے تعینیا کی شاندار کتابوں میں سے ایک شاندار کتاب ہے جی نہیں نہیں شروع بتا رہے ہیں جو تمہیں شروع چودہ یہ تمہیں چلیں تیسری مثال میرے بھائی تیسری مثال سور کاف سپارا چھبیسواں ایت نمبر تیس تھرٹی سورہ کاف اور سپارا جو ہے وہ چھبیسواں ایت نمبر تیس تھرٹی یوم نقول الی جہنم صفا نمبر سے بتا دیں کون سی ضرورت پانچ سو انیس پانچ سو انیس سفا نمبر پیج نمبر چلیں جی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یوم نقول علی جہنما اس دن ہم کہیں گے کس سے کہیں گے میرے بھائی یہ پچھلے لوگ لگتا ہے میرے ساتھ نہیں ہے چائے وغیرہ میں مصروف ہے لگتا ہے ایسے نہیں میرے بھائی اگر جسم کے جسم کے لحاظ سے آپ کلاس میں ہیں تو ذہنی لحاظ سے بھی کلاس میں رہیں تو جب کوئی سوال پوچھا جائے سب کی طرف سے جواب آئے مجھے پتا چلے آپ سب میرے ساتھ ہی ہیں تو ایت ہے یوم علی جہنما ہم اس دن کہیں گے کس سے کہیں گے جہنم سے کہیں گے کیا کہیں گے حلیم تلا کیا تو بھر گئی ہے جہنم سے کہیں گے کیا تو بھر گئی ہے وطولو اور وہ کہے گی کیا جہنم کہے گی حلمی مزید کیا مطلب ہے اس کا کیا اور ہے یہ آپ کا قول ہے ٹھیک ہے یہ آپ کی تفسیر ہے یہ ایک قول ہو گیا اور یہی درست ہے یہ جو آپ نے اختیار کیا ہے ترجمہ یہی درست ہے کہ حلمی مزید کیا اور لوگ بھی ہیں کیا مزید بھی ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ جہنم میں بھی جگہ ہے اور وہ کہتی ہے کہ ٹھیک ہے اور ہے تو آئیں اور ہیں تو آئیں اللہ تو بارک ہم سب کو اپنی رحمت سے جہنم کی آگ سے محفوظ رکھے اب سیات جو ہے جیسا کہ آپ نے ترجمہ کیا وہ بتا رہا ہے کہ یہاں حل جو ہے یہ استفام کے لیے ہے اس معنی میں ہے کیا اور بھی ہیں لیکن کچھ لوگوں نے کہا ہے کہ نہیں یہ حل یہاں پہ نہیں کے معنی میں ہے نفی کے معنی میں ہے کیا کس معنی میں ہے نفی کے معنی میں ہے یعنی کہ جہنم آگے سے انکار کر کے کہہ رہی ہے کہ کیا مجھ میں کوئی اور جگہ بھی ہے کہ اور لوگ لائے جائیں کیا کوئی اور جگہ بھی ہے مانا کیا کہیں رہے گا مانا ہلکا کیا کہیں رہے گا کہ لیکن انداز کون سا ہے نفی والا کہ مجھ میں تو جگہ نہیں ہے تو کیا کوئی اور جگہ ہے کہ لوگ لائے جائیں ایسی کوئی جگہ نظر نہیں آ رہی جہنم یہ کہنا چاہتی ہے اب یہ دو کال ہو گئے تھے اب کون سا ٹھیک ہے اس کا فیصلہ جو ہے حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا حدیث کیا ہے لکھی اس کا نمبر حدیث کا نمبر ہے بخاری شریف اور ون ون فائیو زیرو ایک ہزار ایک سو پچاس ون ون فائیو زیرو ایک ہزار ایک سو پچاس بخاری شریف اور ابن قیم اور ابن کثیر راہ مح اللہ ان دونوں نے اس حدیث کو پیش کیا ہے یہ بتانے کے لیے کہ یہ آخری جو قول ہے یہ غلط ہے حدیث کیا ہے جی حدیث حدیث کہہ رہی ہے بن رضی اللہ عنہ حدیث کو رویت کر رہے ہیں کہ لا تضال جہنم تقول جہنم کہتی رہے گی کہتی رہے گی حلمی مزید ہیں کچھ لوگ آئیں یعنی کہ آئیں وہ طلب کرے گی کہ آؤ کچھ لوگ ہیں تو آئیں حتی یہاں تک کہ اللہ تبارک و وطالہ اس میں اپنا پاؤں رکھیں گے کس میں اپنا پاؤں رکھیں گے جہنم میں یہاں سے آپ چونکہ اب عام لوگ نہیں ہیں ماشاءاللہ اللہ آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں تو اس لیے میں اشارہ کر رہا ہوں ورنہ اشارہ شاید میں نہ کرتا کہ یہاں سے پتا چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا پاؤں ہے کیسے ہے اللہ بہتر جانتا ہے جیسے اللہ کی شہ نشان ہے ہم اس بارے میں کیفیت کے بارے میں گفتگو نہیں کریں گے لیکن یہ مانیں گے کہ اللہ کا پاؤں ہے کیسے ہے بندوں کے مشابے نہیں ہے کیسی ہے جیسے اللہ کے شیان نشان ہے تو بہرحال اللہ تبارک تعالیٰ جہنم میں اپنا پاؤں رکھیں گے فتح تو آگے سے کہے گی کت کت بس بس کیا کہے گی کہا بس بس باد ہوا الہ آباد اور حدیث بتا رہی ہے تب جہنم کے باز کو باز کی طرف جمع کر دیا جائے گا سمیٹ دیا جائے گا یعنی کہ جو خالی جگہ تھی اس کو پر کر دیا جائے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے پہلے کیا ہو رہا تھا جگہ تھی وہ تو مانگ رہی تھی تو یہ اس کا اسلام کب ہوا ہے جب اللہ تو اس کے اپنا پاؤں رکھا ہے اسی لیے پتا چلا کہ حلمی مزید کا جو معنی ہے وہ یہی ہے کہ جہنم کہہ رہی ہے کہ کیا تو اور ہیں تو آئیں لیکن جب اللہ تعالی پاؤں رکھ دیں گے اس کے بعد وہ جگہ ختم ہو جائے گی تو بہرحال اس حدیث نے مسئلہ ہمارا حل کیا دو قول ہو گئے تھے ہمارے پاس ایک قول بتا رہا تھا حل کا معنی ہے کہ جہنم مانگ رہی اور آئیں دوسرا کال بتا تھا نہیں وہ کہہ رہی ہے نفی کر رہی ہے کوئی جگہ ہے کوئی ایسی کیا کوئی جگہ ہے کہ مزید لائے جائیں انکار کر رہی ہے ان کی لیکن اس حدیث نے یہ مسئلہ حل کیا اور بتایا کہ حل میں مزید کا منع ہے کہ وہ طلب کر رہی کہ اور آئیں تو یہ بھی ایک مثال ہے اس چیز کی کہ حدیث نبوی سے رجوع کیا جائے گا قرآن پاک کی تفسیر کے لیے اگر وہاں سے ہمیں تفسیر ملے اور یہاں پہ ہمارے وہ دوست ان کے اوپر بھی رد ہے جو کئی دفعہ جب ہم حدیث لاتے ہیں تو کہتے ہیں نہیں جی حدیث ہم نہیں مانیں گے کیوں نہیں مانیں گے کیونکہ قرآن پاک سے زائد ہے اگر اس کو مان لیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن پاک منسوخ ہو گیا حالانکہ نہ کوئی تارز ہوتا ہے نہ کوئی بات ہوتی ہے آپ کو ایک مثال دیتا ہوں ہم حدیث پیش کرتے ہیں بخاری شریف کی کہ فلاط لمن لم یقلا حفاظت الکتاب اس کی نماز نہیں ہوتی جو سورہ فاتحہ نہ پڑے وہ کہتے ہیں نہیں جی اگر ہم نے اس کو مان لیا تو یہ قرآن پاک سے تارض ہوگا کیسے تارض ہوگا کہتے ہیں قرآن پاک تو کہہ رہا ویدہ آخری القرآن جب قرآن پاک پڑا جائے پستم یو اسے سنو خور سے سنو وان ستر خموش رہو اللہ کم ہم تاکہ تمہارے اوپر رحم کیا جائے تو کہتے ہیں چونکہ اگر حدیث کے اوپر ہم عمل کرتے ہیں حدیث کو مانتے ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ قرآن پاک کی کہ منسوخ ہوگی کینسل ہوگی اب کیا ہوا قرآن پاک کو کینسل کریں حدیث کو کینسل کریں کہتے ہیں حدیث کو کینسل کر دو استفر اللہ استفر اللہ حالانکہ یہ حادیث جو ہیں قرآن پاک کو کینسل نہیں کر رہی ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو مثال میں نے دی ہے اس میں تو ذرا بھی تارل ہے ہی نہیں یہ تارز بنایا گیا ہے ہے نہیں ہے غور کریں آپ ذرا قرآن پاک قرآن پاک کی یاد کیا کہہ رہی ہے وہ عیدا خری القرآن اور جب قرآن پاک پڑا جائے پستا میولا غور سے سنو اور خاموش رہو تاکہ تمہارے اوپر رحم کیا جائے مجھے پہلے تو یہ بتائیں کیا اس میں نماز کا ذکر ہے عام حالات ہیں اور حدیث کس کے بارے میں بتا رہی نماز کے بارے میں تو مسئلہ حل ہو گیا ہم کہیں گے ایت جو ہے وہ عام حالات کے بارے میں ہے اور حدیث جو ہے وہ نماز کے بارے میں جیسے چوری والی جو ایت تھی وہاں پہ آپ نے مان لیا نا وہاں پہ آپ نے مانا نا سوریال والے کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا تو وہاں کیوں نہیں کہا کہ یہ حدیث جو ہے وہ کینسل کر رہی ہے قرآن کو ہم حدیث نہیں مانیں گے وہاں پہ آپ نے مان لیا وہاں پہ مان لیا نا ایک اور جہاں پہ بھی آپ نے مان لیا کہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پانچویں بارے میں اللہ تعالیٰ نے وہ عورتیں بتائیں جن سے شادی کرنا جائز نہیں ہے جو حرام ہے ہمارے لیے اور آخر میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ ان کے علاوہ جو بھی ہے وہ سب حلال ہے ان کے علاوہ جو بھی ہے سب حلال ہے قرآن پاک کیت پر آپ دیکھ رہے ہیں چوتھے اس پارے کی آخری ایت ہے اس میں یہ نہیں ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی عورت ہے تو آپ اس کی بتیجی کو نہیں لا سکتے دوسری شادی کرنے کے لیے آپ دوسری شادی کرنا چاہتے ہیں آپ کے پاس عورت ہے جس اور یہ جو عورت موجود ہے اس کی دوسری عورت جس سے آپ شادی کرنا چاہتے ہیں وہ بتیجی لگتی ہے کیا اسے شادی کر سکتے ہیں یہ کہاں پہ مسئلہ آیا حدیث میں اس کی باندی سے شادی کر سکتے ہیں یہ کہاں پہ مسئلہ آیا تو یہاں پہ تو آپ نے مان لیا یہاں پہ آپ نے کیوں شور مچایا کہ جناب اکرمپا کی ایت کینسل ہو رہی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ مرضی کے مالک ہیں جہاں دل چاہا مان لیا جہاں آپ کے امام صاحب نہیں مانے آپ نے کام نہیں مانیں گے تو یہ تعرض ہے آپ کے ہاں یہ آپ کے ہاں تعرض ہے اس کو دور کریں تو پہلی بات یہ ہے کہ یہ ایت فیدہ خور یا قرآن فسہ میں اس میں کیا ہے آپ ذرا غور سے سنیں یہ ایت نازل ہوئی تھی کہاں مکہ میں مکہ میں با جماعت نماز فرض تھی کوئی امام مقتدی کا چکر تھا تو وہاں پہ تو چکر ہی نہیں تھا کیا آپ کہیں جناب وہاں پہ امام سے مختی سے کہا جا رہا ہے چپر ہو اور کہہ رہی کیری صرف فاتحہ پڑھو تو تارز ہو گیا ایسا کوئی چکر ہے نہیں سرے سے یہ تو مکہ میں ایت نازل ہوئی تھی مکہ میں کیوں نازل ہوئی تھی یہ بھی قرآن سے پوچھنے چوبیس ماں سال اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وقال لا القرآن ولغفی الحکم تغری بول کہ کافر لوگ جو ہیں وہ شور مچایا کرتے تھے جب رسول اکرم اسلم قرآن پاک پڑھا کرتے تھے تو قرآن پاک کہہ رہا ہے کہ جب قرآن پاک پڑھا جائے شور نہ کرو خاموش رہو اور اگر اس کا مطلب یہ ہوتا کہ جب قرآن پاک پڑھا جائے تو کوئی اور قرآن پاک بھی نہیں پڑھ سکتا تو آپ کی مشجدوں میں ایک آدمی قرآن پاک ادھر پڑھنا ہوتا ہے دوسرا ادھر ہوتا ہے تیسرا ادھر چوتھا ادھر پڑھ ہوتا پڑھ ہیں کیوں پڑھنے کی دیتے ہیں ان کو کیونکہ اے تو عام ہے اس میں کا ذکر نہیں ہے اس جا رہا ہے جب بھی قرآن پاک پڑا جائے تم کیا کرو خاموش رہو تو یہ تو آپ کی مسجد میں آپ کی ساری مساجد میں اس کی خلاور ہو رہی ہے خلاور ہو رہی ہے اب چاہیے یہ تھا کہ جب ایک قرآن پاک پڑھے باقی سب خاموش رہیں اور جہاں حفظ کی کلاسیں لگتی ہیں وہاں ایک ہی حفظ کرے باقی خاموشی سے سنیں بس باقی خاموشی سے سنیں لیکن ایسا نہیں ہوتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کہاں کی آئے تھی آپ اسے کہاں لے گئے کہاں کی آئے تھی آپ اسے کہاں لے گئے تو بر کہنا چاہتا ہوں کہ یہ اصول غلط ہے ایسی عدیش کو آپ تفسیر کہیں قرآن پاک کی ایسی آدیث کو آپ قرآن پاک کا بیان کہیں یہ نہ کہیں کہ یہ متعارض ہے کوئی تارز نہیں ہے کوئی تارض نہیں ہے جن کے اوپر قرآن پاک نازل ہوا وہ قرآن پاک کی تفسیر کو بہتر جانتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ قرآن پاک کہہ رہا ہے کہ جب قرآن پاک پڑھا جائے تو سنو اور ساتھ وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں صرف سلفاتح کے بغیر نماز نہیں ہوگی دونوں کے اوپر ہم عمل کریں گے دونوں کے اوپر ہم عمل کریں گے کوئی تارز نہیں آپس میں اور اس عید کا تعلق کس بات سے آیا کہ شور شور نہ کیا جائے یہ ذہن میں رکھیں اس کا مطلب کیا ہے شور نہ کیا جائے صرف اتنا مطلب ہے اس کا ورنہ ایک آدمی ادھر کو پاک پڑھ رہا ہے دوسرا ادھر بخاری شریف پڑھ رہا ہے کوئی مسئلہ نہیں تیسرا ادھر اردو کا اخبار پڑھ رہا ہے کوئی مسئلہ نہیں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے صرف توہین نہ کی جائے گا نہ کی جائے شور نہ کیا جائے سیٹیاں نہ بجائی جائیں یہ حرکتیں نہ کی جائیں بس یہ اتنا مسئلہ ہے بس تو بہرحال اور ایسے ہی شیوں نے کیا کہا یہ پہلے دوستوں کا میں نے نام نہیں لیا آپ ان کو خود ہی جانتے ہیں شیوں کے نام لے لی لیتے ہیں چلیں وہ کیا کہتے ہیں جی اس کا بھی میرے سے تعلق موضوع سے باہر ہی نکلا یہ نے سمجھے موضوع سے باہر نکلا ہوا ہوں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوسیک اللہ فی اولادکم اللہ تعالیٰ تمہیں وسیعت کرتا ہے تمہاری اولاد کے بارے میں کیا وسیع کرتا ہے کہ نیز دکالی مصروف حبد السین کہ آپ جو لڑکا ہے اس کو لڑکی سے ڈبل دیں گے وراثت وراثت کیا ہے اور کیا فرمایا یوسیک ملاحفی اولاد کم اللہ تمہیں وسیعت کرتا ہے تمہاری اولاد کے بارے میں اس کا مطلب یہ ہے کہ اولاد کو جو ہے وراثت ملے گی اب جناب فاطمہ رضی اللہ عنہا جناب صدیق کے پاس پہنچ گئی کہ میرے ابا کی وراثت مجھے دیں جناب صدیق نے آگے سے حدیث سنائی کہ فرمایا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ لا نورس ہم نبی جو ہوتے ہیں ہمارا کوئی وارث نہیں ہوا کرتا ما ترکنا سدا کا جو مال ہم چھوڑ دیں سب کا خیرات ہوا کرتا ہے حضرت فاطمہ تو خاموشی سے چلی گئی کی کیونکہ اپنے ابا کو ماننے والی تھی کو کا علم نہیں تھا اور جب علم ہوا خاموشی سے واپس چلے گی بات ختم ہو گئی آئی گئی ہوگی لیکن یہ لوگ کہتے ہیں نہیں جی صدیق نے ظلم کیا اور ایت صاف صاف ہے اور حدیث جو ہے یہ ایت کے خلاف ہے اس لیے حدیث کو ریجیکٹ کر دیں گے کوئی ریجیکٹ نہیں کریں گے حدیث بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ وسیع کرتا ہے کہ اولاد کو وراثت دو لیکن نبیوں کی اولاد کو نہیں لیکن نبیوں کی اولاد کو نہیں دوسری حدیث میں آیا کہ جو فوت ہو جائے اس کا بیٹا جو کافر ہو وہ بیٹا واراسر یہ بھی تخصیص ہو گئی ایسے ہی قاتل جو ہے باپ کو قتل کیا اس کا وارسر نہیں بن سکتا یہ بھی تخصیص ہو گئی ٹھیک ہے ایسے ہی غلام ہے بیٹا کسی کا نہیں وارث بن سکتا یہ بھی تخصیص ہو گئی تو یہ سب تخصیص ہے کس کی طرف سے ایک کون خاص کر رہے ہیں نایات کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کو اللہ نے حق دیا ہے آپ کے مفتر ہے لتو بھائی اور یہ آپ کی طرف سے بیان ہو رہا تو بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس وجہ سے کسی حدیث کو ریجیکٹ کر دینا کہ یہ قرآن کے خلاف ہے یہ غلط ہے کبھی بھی قرآن حدیث میں تارج نہیں ہو سکتا یہ ممکن نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے خلاف کی بات کریں ٹھیک ہے قرآن کے خلاف بات وہ ہوتی ہے کہ جہاں پہ دونوں میں جمع کرنا کا امکان نہ رہے دونوں کے اوپر چلنا ممکن نہ رہے یہاں پہ تو ممکن ہے ہم کہیں گے یو سی کم ضوفیہ بالکل صحیح ہے کہ اولاد کو وراثت دینی چاہیے لیکن نبی کی اولاد کو نہیں قاتل کو نہیں اور غلام کو نہیں اور کافر بیٹے کو نہیں بس اتنی سی بات باقی سب کو ملے گی پوری دنیا کو ملے گی سعودی والے سارے لیں گے سوائے جہاں کہ کو قاتل ہوگا وہ تھوڑے سے لوگ ہیں بس عام اصول اپنی جگہ پہ رہے گا تو یہ مسئلہ ہے میرے بھائی اس کے تعلق سے اب ہم یہاں سے فارغ ہوئے اب ہم چلتے ہیں تیسرے مسل کی طرف تیسرا مسئل کون سا ہے وہ پیچھے والے بھائی بتائیں گے میرے بالکل پیچھے والا جی آپ نہیں آپ سے پہلے والے آپ نہیں آپ کے پیچھے جی میرے بھائی ہاں تیسرا مسئل کیا ہے کیونکہ یہ بھائی یہاں نہیں تھے اس لیے میں ان کو اپنے ساتھ رکھنا چاہتا ہوں مجھے ان سے محبت ہے <ت repetit> جی میرے بھائی جی ہاں قرآن پاک کی تفسیر صحابہ کرام کے <دلئے> ذریعے تو میرے بھائی ناراض نہ ہو یہ میرا انداز ہے میں اچانک کسی سے سوال پوچھ سکتا ہوں اسی میرے ساتھ رہیں مجھے یہ منظور نہیں ہے کہ میں یہاں بولتا رہوں رہ آپ اپنے گھر پہنچے ہوئے ہو ٹھیک <تصفح> ہے <تصفح> چلے <نہیں> میرے بھائی چلے جی تو تیسرا مقصد جو ہے ہمارا کیا ہے قرآن کی تفسیر قول صحابی سے صحابہ اکرام کے اقوال سے تو so سب سے پہلے میں یہ بیان کرنا چاہوں گا کہ کیا وجہ ہے تفسیر میں صحابہ اکرام سے رجوع کیوں کیا جائے گا ہاں <تصال> جی <تصال> تو آپ کے پاس جواب ہیں اور بہت اچھے ہیں لیکن ٹائم کم ہے اس لیے فی الحال میں جو میرے پاس ہیں میں وہ بتانے کی کوشش کروں گا وہ دوبارہ بتا آپ سے پوچھ سکتا ہوں ٹھیک ہے تو پہلا سبب کیا ہے کہ وہ نبی اسلام کے بعد اس امت میں سب سے زیادہ علم رکھنے والے ہیں نبی اسلام کے بعد اس امت میں سب سے زیادہ علم کن کے پاس ہے صحابہ احرام کے پاس ہے بلکہ امام اوزائی رحمہ اللہ کہا کرتے تھے اور یہ صحیح قول ہے ان کے ثابت ہے کہ واقعی انہوں نے کہا ہے کہ علم وہ ہے جو صحابہ کرام کے پاس سے آئے جو ان کے پاس نہیں آئے وہ علم علم ہی نہیں ہے امام اوزائی رحمہ اللہ کہا کرتے تھے کہ علم وہ ہے جو صحابہ کرام کی کزریا میں ملا اس کے علاوہ جو علم ہے وہ علم ہی نہیں ہے یعنی کہ اس حد تک وہ بتانا چاہتے ہیں کہ صحابہ کلام کے علم کی اہمیت ہے تو صحابہ اکرام جس طرح فضیلت کے لحاظ سے یہ تو سب مانتے ہیں نا فضیرت کے لحاظ سے صحابہ کرام سب سے آگے ہیں ایسے ہی علم کے لحاظ سے بھی وہ اس امت میں سب سے آگے ہیں یہ عقیدہ بھی رکھیے یہ عقیدہ بھی رکھیے ہمارے پاکستان میں ایک صاحب ہیں میں ان کا نام بھی لینا چاہوں گا لیکن ان کو خواب بہت آتے ہیں تو انہوں نے ایک دفعہ کہا تھا ایک دفعہ انہوں نے کہا تھا کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ جو چھوٹے چھوٹے صحابہ کرام ہیں ان سے بہتر ہیں بس یہ فرق ہے کہ وہ صحابی ہیں وہ صحابی نہیں ہے من اللہ تو لوگوں نے پھر کافی مذمت کی تو اس کے بعد دوبارہ ان کو ضرورت نہیں ہوئی یہ بات کہنے کی لیکن ان کے دلوں میں یہ باتیں موجود ہیں بلکہ ایک کیسٹ میں وہ کہہ رہے تھے کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو صرف اس لیے معاف کر رہے ہیں کہ وہ صحابی ہیں یعنی کے دوسرے لفظوں میں کہنا چاہتے ہیں ورنہ معاف کرنے کو دل نہیں چاہتا ناودہ یہ دیکھ وہ تو خیر موضوع سے نکل جائیں گے وہ تو میں کہا ان کی خوابوں کی جو دنیا ہے بہت وسیع ہے لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ دو صحابہ کرام کے تعلق سے تھے تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ صحابہ کرام جس طرح فضیلت کے لحاظ سے اس امت میں سب سے آگے ہیں ایسے ہی علم و یقین کے لحاظ سے بھی سب سے آگے ہیں یہ پہلا سباب ہے جس وجہ سے ہم ان کی تفصیل کی طرف کرتے ہیں دوسرا سبب کہ جب پاک نازل ہوا تو ان کی کے سامنے نازل ہوا جی سامنے اور جو قرآن پاک کے اوپر عمل ہوتا رہا تفسیر ہوتی رہی ان کی آنکھوں کے سامنے ہوتی رہی یہ دوسرا سبب ہے پہلا سبب اس امت میں سب سے زیادہ علم ان کے پاس ہے دوسرا سبب قرآن پاک نازل ہوا تو ان کے سامنے اور قرآن پاک کے اوپر عمل کیا گیا اس کی تفسیر ہوتی رہی ان کے سامنے ٹھیک ہے میرے بھائی وہ ان کو پتا تھا کہ ایت کب نازل ہوئی کن حالات میں نازل ہوئی اس کے اوپر نازل ہوئی اس کے اوپر کیسے عمل کیا گیا اسی لحاظ سے وہ تفسیر بیان کرتے ہیں تو اس لیے بھی ہم ان سے رجوع کرتے ہیں جی میرے بھائی یہ دوسرا سبب کون بیان کرے گا یہ دوسرا سبب وہ میرے بھائی سب سے آخر سے جی میرے بھائی دوسرا سبب جی قرآن پاک نازل ہوا اور تفسیر ان کے سامنے ہوئی اللہ خوش رکھے آپ کو جزاک اللہ خیرا اللہ آپ کے علم میں اضافہ فرمائے جی ہاں تیسرے نمبر پہ تیسرا سواب جس کی وجہ سے ہم صحابہ کرام سے رجوع کرتے ہیں کہ وہ زبان جس زبان میں قرآن پاک نازل ہوا اس کے وہ معاسر تھے یہ آج کے لوگوں کی عربی جائے بہتر ہے کہ ان کی ये ये ये بلکہ مقابلہ ہی نہیں ہے <laughs> بلکہ مقابلہ ہی نہیں بنتا میں بھائی یہ تو ویسے میں نے کہہ دیا آپ کو جگانے کے لیے جو تھا نیت صاف تھی یہ بڑا اہم سبب ہے ان کی نیت صاف تھی یہ بہت بڑا سبب ہے جو بات کے لوگ ہیں ان کی نیتیں صاف نہیں ہوتی ہیں ان کا پہلے مخصوص عقیدہ ہوتا ہے پھر اس کے مطابق پاک کی تفسیر کرتے ہیں ایسے ہی ہے نا بریلوی ہے تو بریلوی مذہب کے مطابق شیعہ ہے شیعہ مذہب کے مطابق دوبندی ہے تو بندی مذہب کے مطابق ادیس ہے تو اردیس مذہب کے مطابق کوئی دو جیسا ہے ٹھیک ہے اردیس نام اس لیے لے جیے کہ سامنے آ گیا ہے ورنہ الحمدللہ یہ لوگ سب سے بہتر ہیں ٹھیک ہے منت کے لحاظ سے عقیدہ کے لحاظ سے اصولوں کے لحاظ سے چھوٹی موٹی غلطی ہر ایک سے ہو سکتی ہے ٹھیک ہے تو برتن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بعد کے لوگوں سے خطرہ رہتا ہے قرآن پاک کو اپنے مذہب کے مطابق بنانے کی کوشش کریں گے صابہ سے ایسا کوئی خطرہ ہے نہیں تو اس لیے چوتھا سباب کیا ہے کہ ان کی نیت صاف تھی تفصیل کرتے ہوئے یا کوئی بھی علم دیتے ہوئے پانچواں سباب ان کا فہم ان کا ادراک بالکل ٹھیک تھا سمجھ بوجھ سمجھ بوجھ کے لحاظ سے وہ بعد کے لوگوں سے بہتر تھے سمجھ بوجھ کے لحاظ سے عقل و دانش کے لحاظ سے بعد کے لوگوں سے وہ بہتر تھے تو کتنے سباب ہو گئے میرے بھائی پانچ ان میں سے آخری سبب جی میرے بھائی آپ لکھنے سے پہلے مجھے بتا دیں جی جن سے پوچھا گیا ان سے بات جی ہاں فہم ان کام اخلت اللہ آپ کو ایسی بانیں آپ کو دعا مل جاتی ہے جی ہاں چینج یہاں پہ ایک بیان کرنا چاہوں گا مسروق کا مسروق رحمہ اللہ تابعی ہیں کون ہے مسروق یعنی جی... جی کہ جیسے سارے ہوتا ہے نا ایسے مسروق بھی ہوتا ہے میم سین راو آؤ کاف مسروخنا ہے جان گئے میرے بھائی یہ مصروف کا ذکر آئے گا آگے بہت مشہور تعبیین کا تھوڑا سا ہے ہمارے جامع فرصدی ہے ان کا نام وہاں پہ موجود ہے تو بہرحال یہ مسرو کہتے ہیں کہتے ہیں کہ میں صحابہ کرام کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا رہا ہوں تو میں نے دیکھا کہ صحابہ کرام ایک تالاب کی منند تھے تالاب جانتے ہیں نا جہاں پانی جمع ہوتا ہے لیکن یہاں تالاب سے وہ پاکستان ہندوستان کے جو گندے پانی والے تالاب ہیں وہ مراد نہیں ہے وہ تالاب جس سے پانی پیا جا سکے سسرا پانی ٹھیک ہے تو کہتے ہیں صحابہ کرام ایک تالاب کی تھے کوئی صحابی ایسا ہوتا جس سے ایک آدمی کو بہتنی علم مل جاتا کسی سے دو کو مل جاتا کسی سے دس کو مل جاتا اور کوئی صحابی ایسا ہوتا کہ پوری دنیا اس کے علم سے فائدہ اٹھانا چاہے تو سب کو فائدہ دے, دے سکتا تھا بتانا چاہتے ہیں کہ ایسے سے صحابہ اکرام تھے ان کے علم کا پہاڑ پوری دنیا علم لے ان کے پاس علم موجود ہے یہ مصروع کہہ رہے ہیں اور یہ وہ قول ہے جو ثابت ہے شیخ ابانی نے اس کو صحیح قرار دیا ہے شیخ آپ لکھ سکتے ہیں یہ تاکہ آپ اس کو امید دیں کہ شیخ احبانی نے اس کو صحیح قرار دیا ہے اب ہمارا اسی سے تلک رکھتا ہوا اگلا عجوان یہ ہے کہ صحابہ کرام کے ہاں تفسیر کے مسادر کیا تھے یہاں مسادر سے کیا مراد ہے کیوں میرے بھائی آپ جب میں کہہ رہا ہوں کہ صحابہ کے کے ہاں تفسیر کے کی مسادر کیا تھے کیا مطلب ہے اس کہنے کا آپ اصل کے بات تھے تھوڑی دیر تھے جی میرے بھائی کہ صحابہ کے کے ہاں تفسیر کے کی مساجر کیا تھے کیا مطلب ہے اس کا اس کا مطلب ہے کہ مسادر کا من آپ بھول گئے ہیں جی جی ہاں یہ کہ تفسیر وہ کہاں سے لیتے تھے صحابہ کا تفسیر کہاں سے لیتے تھے یہ ٹھیک ہے جی ہاں تو آئیے پہلا مصدر کیا ہے قرآن کریم صحابہ کے نام کے یہاں تفسیر کے مسادر کیا ہے سب سے پہلے قرآن بات دوسرے نمبر پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث تیسرے نمبر پہ عربی زبان چوتھے نمبر پہ اہل کتاب پہلے کتاب کچھ نہ کچھ ایسی چیزیں بھی ملی ہیں ان سے ٹھیک ہے کہ جن کا تعلق اہل کتاب سے ہوا کرتا تھا بات ہوگی آگے پانچویں نمبر پہ فہم و فراست نہیں نہیں علم کہاں سے لیا کرتے تھے اپنا ذاتی فہم یعنی کہ ذاتی قرآن پاک کے اوپر غور و فکر رائے ذاتی رائے ذاتی اتحاد ٹھیک ہے یعنی کہ قرآن پاک پڑھتے ہوئے ان کو جو سمجھ آتی یہ بھی ایک سوچ تھا ان کے ہاں ٹھیک ہے جی فہم و فراست روکی یا رائے اور اتحاد کہہ لیں آپ اچھا جی اب مسئلہ یہ ہے کہ جی پانچواں جو ہے رائے اتحاد فہم و فراست غور و فکر اب یہ ہے کہ صحابہ اکرام کی تفسیر کا کیا حکم ہے یہ عنوان لکھ لیں آپ نے یہاں صاحب اکرام کی تفسیر کا کیا حکم ہے آپ جانتے ہیں موقف کسے کہتے ہیں جی ہاں صحیح ہے یہ لفظی معنی صحیح ہے لغوی لحاظ سے مانا جو بتایا آپ نے صحیح ہے لیکن اصطلاح میں آپ کسے کہتے ہیں اس حدیث کو جی میرے بھائی جی ہاں جو صحابی کا ذاتی قول ہو اس میں وہ یہ نہ کہے کہ اللہ کے نے یہ کہا ہے اس کا ذاتی موقف ہو کہ وہ خود بیان کر رہا ہے اس کو کیا کہتے ہیں موقوف اور مرفو کسے کہتے ہیں یہ کون سا بتائیں گے ٹھہری ہاتھ گھر کریں جی جی جی کہ جس میں صحابی یہ کہیں کہ نبی سلم یوں فرمایا تو ایک ہو گیا موقوف ایک ہو گیا مرفو یہ دونوں آپ نے جان لیا پہلے بھی آپ جانتے ہیں کہ مزید آپ کے ذہن میں یہ معلومات تازہ ہو گئیں اب صحابہ اکرام کی تفسیر کیا موقوف کے حکم میں ہے کہ مرفوع کے حکم میں ہے یہ سوال ہے صحابہ اکرام کی تفسیر موقوف کے حکم میں ہے یا مرفوع کے حکم میں ہے اگر ایٹ وہ ہے جس میں کوئی حکم بیان کیا گیا ہے اس کی وہ تفسیر کر رہے ہیں اگر ایٹ ایسی ہے جس میں کوئی حکم بیان کیا گیا ہے کہ یہ چیز واجب ہے مصحب ہے یہ کام کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے حرام ہے جائز ہے اسے کہتے ہیں حکم اگر وہ ایسی کو تفسیر کر رہے ہیں تو یہ موقوف ہے یہ موقف کے حکم ہے یہ کیا ہے نمبر دو اگر وہ کسی لفظ کا مانا بیان کر رہے ہیں اسی لفظ کا معنی بیان کر رہے ہیں تو یہ بھی موقف کے حکم میں ہے میں ان دونوں کی بھی مثالیں دیتا ہوں ابھی سب سے پہلے آ دیں اس ایت کی طرف جس میں کشری حکم بیان ہوا ہے مثلا ایت ہے چھٹا سپارا سورہ میتا ایت نمبر تینتیس تھرٹی تھری ایت نمبر تھرٹی تھری چھٹا سپارہ سورہ میدا جی یہ چاہیے ایپ جی یہ ایپ ایت نمبر تینتیس سورہ میگا چودہ چلے میرے بھائی یہ ایت میرے سامنے بھی ہے آپ کے سامنے بھی ہے ایت کا ترجمہ پہلے پڑھ لیتے ہیں یحاربون اللہ ورسولہ ان لوگوں کی سزا جو یحاربون اللہ ورسولہ اللہ, اللہ اور اس کے رسول سے لڑتے ہیں یحاربون لڑتے ہیں جنگ کرتے ہیں کس سے اللہ اور اس کے رسول سے اور زمین میں فساد کرنے کی کوشش کرتے ہیں ان کی سزا کیا ہے کتلو یہ سال شروع ہوگی این قطلو کہ انہیں قتل کر دیا جائے او یا انہیں سلی پر چاہ دیا جائے او تو انخلا یا ان کے ہاتھ اور پاؤں کار دیے جائیں مخالفانہ سے مسے او یون فرد یا انہیں جلاوطن کر دیا جائے زمین سے نکال دیا جائے اس شہر سے نکال دیا جائے جہاں پہ وہ رہتے ہیں اچھا جی اب اس کے اوپر عمل کیسے کریں گے کیونکہ قرآن پاک تو کہہ رہا ہے یا یہ یا یہ یا یہ تو اب کیا کیسے کریں گے اس کے اوپر عمل یہ لفظ کا معنی ہے یا شری حکم ہے شری حکم, حکم, حکم ہے یہاں پہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا قول ملتا ہے وہ فرماتے ہیں کہ قتل تب کیا جائے گا جب ایسے لوگ کسی کو قتل کریں یہ دہشت گردوں کی سزا بیان ہو رہی ہے جو یہ ڈاکو چور کی نہیں ڈاکو جو اسلحے کے زور پہ گروپ بنا لیتے ہیں جس کو مافیا کہا جاتا ہے اور تاوان طلب کرتے ہیں اسلحے کے زور پہ پیسہ لوٹتے ہیں وغیرہ آگے پیچھے یہ لوگ جو ہوتے ہیں یہ ان کے بارے میں بیان ہو رہا ہے ہاں گینگ جو ہوتے ہیں تو ان کے بارے بیان ہو رہا ہے اب عبداللہ میں بات فرماتے ہیں کہ اگر یہ لوگ اسلحے کے زور پہ قتل کریں تو ان کی سزا یہ پہلی ہے جو قد انہیں قتل کر دیا جائے او مسلح کہتے ہیں کہ اگر وہ قتل بھی کریں اور مال بھی لوٹیں پہلے صرف کیا کیا تھا قتل اور اب کیا ہے مال بھی لوٹا ہے تو اب ان کو سودی پہ چڑھا دیا جائے سمجھ رہے ہیں میرے بھائی اور کہتے ہیں او توختہ آئی ڈی ان خلاف کہ ان کے ہاتھ پاؤں کب کاٹے جائیں گے جی جب وہ صرف مال لوٹیں اصلے کے زور پہ مال لوٹا ہے قتل نہیں کیا تو پھر ان کے ہاتھ پاؤں جو ہے وہ کاٹ دیے جائیں یعنی کہ اگر دایاں ہاتھ تو بایاں پاؤں ایسے کر کے اور اگر انہوں نے صرف ڈرایا ہے دہشت گردی کا مظاہرہ کیا ہے خوف زدہ کیا ہے لیکن مال نہیں لوٹا قتل نہیں کیا تو پھر ان کو جلاوطن کر دیا جائے ان کے شہر سے ان کو نکال دیا جائے یہ موقف کس کا ہے عبدالحم عباس اللہ کا یہ موقف پیش کرنے کے بعد شیخ شنقیتی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن عباس کی یہ تفسیر جو ہے یہ موقوف کے حکم میں ہے یہ کس کے حکم میں ہے موقوف کے حکم میں ہے کیونکہ وہ شری حکم بیان کر رہے ہیں اور یہ ان کی ذاتی ان کا فہم ہو سکتا ہے تو اس لیے اس کو نہیں لیا گیا اس کی بجائے درست بات جس کو اختیار کیا علماء کرام نے جی حکمر لگا سکتے ہیں نہیں نہیں وہ تو حکمران ہی لگائیں گے ٹھیک ہے وہ تو حکمران حکمران سے مراد وہی ہوتا ہے کہ قاضی وغیرہ جو نیچے اس کے ہوتے ہیں سب وہ اچھا جی میرے بھائی یہ تو سوالوں کا سلسلہ شروع ہو گیا بہرل جی ہاں چاہے وہ مسلمان ہو چاہے کوئی مسلمان ہو عام ہے اللہ دینا کا لفت کافر ہوگا تو بلا ہولا ٹھیک ہے چلے بارل اب میں بات کا بیان کرنے کا تھا کہ شکشن کی فرماتے ہیں وہ حقوق کے حکم میں ہے اس لیے اس حکم کو نہیں لیا گیا ان کی اس تفسیر کو قبول نہیں کیا گیا کس کو قبول کیا گیا کہ جب اللہ تعالی نے کہا او او او یا یہ یا یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ حکمران کا اختیار ہے جو سزا چاہے دے دے یہ قادی کا اختیار وہ صورتحال کو دیکھے گا وہ صورتحال کو دیکھے گا شری قاضی ہے وہ دیکھے گا اور وہ فیصلہ اس کے مطابق کرے گا تو یہ ایک اور کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ دلہ ابن عباس رحم اللہ کی تفسیر کیا قرار پائی ہے موقوف قرار پائی ہے تو یہ مثال تھی اس کی اب آگے چلئے اب آگے ہے مجھے دیں قرآن یہ سورہ لقمان سورہ لقمان نکال لیں آپ اسپارہ کسواں اسپارہ سورہ لقمان ایس نمبر ابھی آپ کو بتاتا ہوں وہ میرے نام سے معیشت احمد چار سو گیارہ نمبر سو چار سو گیارہ کر سب کہہ رہے ہیں چار نمبر سفا ہے ایت نمبر کون سی چھ نمبر ایت سکس ایت نمبر چھ ہاں جی یہ دیکھیے اللہ تعالی کیا فرما رہے ہیں وَمِنَ النَّاسِ اور کچھ لوگ یہ من کون سا ہے یہ مین کون سا ہے کوئی بھائی بتائے گا جی تبھی اللہ خوش رکھے آپ کو اللہ آپ علم میں اضافہ فرمائے تو من تب ایڈیا ہے بات کے معنی ہے کچھ لوگ وَمِنَ النَّاسِ کچھ لوگ کیا کرتے ہیں میشری جو خریدتے ہیں لاہ حدیث ہی کیا میں اللہ الحدیث کا جی لغو باتیں بیکار باتیں جو غافل کر دیں ٹھیک ہے اب اس سے مراد کیا ہے مسئلہ یہ ہے کہ اس سے کیا مراد ہے برا آگے کیا کہا وہ کیوں خریدتے ہیں تاکہ اللہ کی رات سے گمراہ کریں تو ان کے لیے عذاب ہے وغیرہ مسئلہ یہ ہے کہ اللہ الحدیذ کی تفصیل کیا ہے مسئلہ ہمارا یہاں پہ یہ ہے کہ اللہ الحدیظ سے مراد کیا ہے تو عبداللہ ابن مسود اور عبداللہ ابن عباس نزی اللہ نما دونوں سے صحیح شرب کے ساتھ ثابت ہے دونوں فرماتے ہیں اس سے مراد ہیں گانے اس سے مراد کیا ہے اگر اس ہمارے حال میں کوئی ایسے صاحب ہیں جن کو یہ بیماری ہے تو اس سے توبہ طائب ہو جائیں یہ تفسیر سن رہے ہیں نا آپ کیا کہا جا رہا ہے کہ جو یہ کام کرتے ہیں ان کے لیے تو سواقن آزاد ہے ٹھیک ہے تو بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ الحب الحدیث یہ قرآن پاک کے لفظ کی تفسیر بیان کی ہے بن عباس اور بن مسعد نے اب یہ بھی موقوف کے حکم ہے یہ بھی کیا ہے اس کو لیا جائے گا یہ نہیں میں کہہ رہا کہ اس کو رد کر دیں گے ریجیکٹ کر دیں گے لیکن اس کو آپ یہ نہیں کہیں گے کہ مرفوع ہے یہ نہیں کہیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہے سندر نباز تو پہلی تو علماء اکرام نے ریجیکٹ کر دی دل آباد کی تفسیر تو لیکن یہ تفسیر لی جائے گی ہجتد ہے قابل اعتبار ہے لیکن یہ نہیں کہیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے ٹھیک ہے یہ تفسیر کن کی قرار پائی ہے عبداللہ ابن عباس عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ نما کی اگر حوالہ کسی بائی کو چاہیے جلدی سے لکھ لیں عبداللہ ابن مسعود کا جو حوالہ ہے حاکم مصدرک حاکم مصدرک ہاکم تھری 3542 3542 حدیث کا نمبر ہے شیخ اربانی نے صحیح قرار دیا ہے اور عبداللہ ابن عباس کی جو تفسیر ہے وہ الادب المفرد میں ہے الادب المفرد کس کی کتاب ہے امام بخاری کے اللہ خوشیہ آپ کو اور اس کا نمبر ہے 786 786 وہ 786 تو نہیں ہے 686 سو 786 786 جی نہیں نہیں یہ موقف جیسے برال میرے بھائی آپ جانتے ہی ہوں گے کہ یہ درست نہیں ہے ٹھیک ہے نا اچھا ہی چھوڑ دیا چلیے چلے برال تو میرے بھائی یہ دونوں کال جو ہے ان کو شیخ بھائی نے صحیح قرار دیا ہے اور یہ موقوف کے حکم میں ہیں اچھا جی اب آتے ہیں کہ صحابہ گرام کی کچھ تفسیر ایسی ہوتی ہے جو مرفوع کے حکم میں ہوتی ہے جیسے سب و نزول کسی ایس کا سب و نزول بیان کرتے ہیں تو یہ مرفو کے حکم میں ہے مرفو نہیں ہے مرفو کے اس کو ایسے لیا جائے گا جیسے آپ حدیث کو لیتے ہیں کہنے کا مطلب یہ ہے مرفو نہیں ہے کیا کہیں گے مرفو کے حکم میں ہے کہ جیسے مرفو کو لینا ضروری ہے ایسے اس کو لینا ضروری ہے یا تفسیر ایسی ہو جس میں رائے کا عقل کا عمل دخل نہ ہو جیسے کہ تجار کے بارے میں انہوں نے کوئی بات بتائی ہے کسی عید کی تفسیر کرتے ہوئے جنت یا جہنم کی بات کو بتائی ہے تو کیا یہ عقل سے بات بتائی جا سکتی جنت یا جہنم کی <سؤال> کہ جہنم میں یہ ہوگا یا جنت میں یہ ہوگا اگر صحابی کو ایسی بات بتاتے ہیں جس کا تعلق اس چیز سے ہے جس میں رائے کا اتحاد کا عمل دخل نہیں ہے تو وہ مرفوع کے حکم میں ہے ٹھیک ہے میرے بھائی یہ مثالیں بھی میں دیتا ہوں دونوں چیزوں کی تو برحال کون کون سی صحابہ ساباگرام کی تفصیلیں جو ہیں مرف کے حکم میں ہیں یہ جواب دینا چاہوں گا جی میرے بھائی پہلے آپ سے دیں گے جی آپ کہاں سے میرے بھائی ایسے نہیں میرے بھائی یہ دیکھیں اس کا مطلب ہے کہ واقعی لوگ ایسے ہیں جو ہمارے ساتھ نہیں ہیں میں تو ایسے ہی سمجھ رہا تھا جی میرے بھائی آپ جی نہیں وہ آخر میں ٹوپی والے جی جی آپ ہی آپ ہی نہیں نہیں میرا یہ سوال نہیں ہے صحابہ کرام کی کون کون سی تفسیر ہے جو مفو کے حکم میں کرار پائے گی اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ لوگ ہیں جو ہمارے ساتھ نہیں ہے بہت سارے ہیں جی میرے بھائی آپ کے پیچھے یہ جی میرے بھائی آپ آپ پہلی بات یہ ہے کہ یہاں پہ ثواب لینے کے لیے بیٹھے ہیں کس لیے بیٹھے ہیں ثواب لینے کے لیے ایک حدیث سن لیں حدیث سن لیں میرے بھائی توجہ میری جانب رہے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب بھی اللہ کے کچھ بندے کچھ لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع ہوتے ہیں قرآن پاک کی تلاوت کرنے کے لیے قرآن پاک سیکھنے اور سکھانے کے لیے اور یہی کام اس کو کر رہے ہیں تو کیا ہوتا ہے نظر تاریخ مسکینہ ان کے اوپر سکون نازل ہوتا ہے آج لوگ سکون لینے کے لیے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں ایسے ہی ہے؟ سکون قرآن پاک میں ہے چین کہاں سے ملے گا اطمینان کہاں سے ملے گا نظرت علی مسکون قرآن مدالت میں حاضر ہوں جہاں قرآن پاک سیکھا اور سکھایا جا رہا ہے وہ غشیت ایسے لوگوں کو اللہ کرامت رامت ڈھانپ لیتی ہے وہ فتح فرشتے ان کو گیرے میں لے لیتے ہیں وضاح کرا مفیم الدا ایسے خوش نصیب لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا ذکر کرتے ہیں ان کے پاس جو اللہ کے پاس ہیں کون اللہ کے پاس ہیں فرشتے, فرشتے, فرشتے, فرشتے اللہ ان کا ذکر وہاں پہ کرتے ہیں نام لے کے میرے بھائی آپ کا خالق شہنشاہ کائنات کا مالک آپ کا نام لے آپ تو گندے نتبے سے پیدا ہوئے ہیں میں گندے نتبے سے پیدا ہوا ہوں اور ہمیں ایک قرآن پاک کی وجہ سے ساتھ مل رہا ہے کہ خالق ہمارا نام لے رہا ہے وہاں پہ لیکن جب آپ ذہنی طور پہ محفل میں موجود نہیں رہیں گے آپ کا نام کیسے لیا جائے گا اگر آپ مجلس سے غیر حاضر ہیں بیٹھے تو ہوئے ہیں لیکن غیر حاضر ہیں تب آپ کا نام کیسے لیا جائے گا تب رحمتیں کیسے نازل ہوں گی سکون کیسے ملے گا اس لیے آپ نے فل کوشش کرنی ہے یہاں پہ رہنے کی اور وہ جو ہے جو ہمارا دشمن ہے اس نے فل کوشش کرنی ہمیں یہاں سے نکالنے کی نکالنے کے اس کے دو طریقے ہیں نمبر ایک فون آئے گا کہ ضروری کام ہے آئیے تو آپ آپ کو جسم کے نکال لے گا اور دوسرا طریقہ یہ اگر آپ نے یہ نہ مانا تو کہے گا بیٹھے رہیے لیکن علم میں نے نہیں لینے دینا اور ہم نے اس کے اس حملے کو ناکام بنانا ہے انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے تو میرے بھائی اس لیے میرے ساتھ رہیے گا اللہ آپ کو خیر دیں تو اب کون سے بھائی صحیح جواب دیں گے تین چار بھائی دیکھیں سوالوں کے جواب نہیں دے سکے اب آپ نے میری حوصلہ افزائی کی ہے یا میرا دل توڑا ہے یہ آپ خود جانتے ہوں گے جی دی جی میرے بھائی کے بارے میں یہ مثال ہے صحیح مثال دی آپ نے لیکن اس کو کوئی نام دیں یعنی کہ وہ تفسیر وہ تفصیل جس کا رائے سے کوئی تعلق نہیں ہے اتحاد سے کوئی تعلق نہیں ہے عقل سے کوئی تعلق نہیں ہے یعنی کہ صحابی جب وہ تفسیر کرے گا تو آپ جائیں گے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہوگی جیسے جنت جہنم کی باتیں یہ جیسے یہ مثال ہے جنت جہنم کی باتیں دجال کی بات وغیرہ اس طرح کی چیزیں یا مستقبل کی باتیں ماضی کی باتیں آئندہ یہ فتنا ہوگا وہ ہوگا اس کی تفصیل اور دوسرے نمبر پہ سب نزول شاہ نزول شاہ نزول صاحب کہتے ہیں کہ یہ کام ہوا تو یہ اعتنافر ہوئی تو یہ مرفوع تو نہیں ہے کہنے والے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے لیکن اس کو سب نزول کو ایسے لیا جائے گا جیسے آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مرفوع حدیث کو لیتے ہیں تو کتنی چیزیں ہوں گی میرے بھائی مرفو کے حکم میں ہیں دو نمبر ایک سبب نزول نمبر دو وہ تفسیر جس کا عقل سے رائے سے اتحاد سے کوئی تعلق نہیں کون سی مجھے پتا نہیں آپ کس کی بات کر رہے ہیں اللہ حدیث نہیں یہ مرفوع کے حکم میں نہیں ہے یہ مرفوع کے حکم میں نہیں ہے جی, جی? Nee, نہیں نہیں سبر نہیں بیان کیا سبر نزول اس ایس کے بارے میں بیان کیا اور میرے علم میں کم از کم نہیں ہے آپ کہہ رہے ہیں ایسا ہی. کہ یہ ہوا تو یہ ہوا یہ میرے علم میں نہیں میرے علم میں نہیں کم از کم ٹھیک ہے میرے علم چلے آگے چلئے بھائی جی? میں یہ اس کا جواب یہی ہے کہ میرے علم میں نہیں میرے بھائی ٹھیک ہے چلیے آگے چلیے اب اب ایسے سبر نزول کی مثال جو مرفوع کے حکم میں ہے کیا ہے جناب جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں حدیث کا نمبر لکھ لیں بخاری شریف حدیث کا نمبر 4528 4528 4528 سو اٹھائیس بخاری شریف جابر رضی اللہ عنہ کی یہ روایت ہے کہتے ہیں کہ یہودی کہتے تھے کہتے ہیں کہ یہودی کہتے تھے کہ جو اپنی بیگم کے پاس آیا اس کی دبر کی جانب سے اس کے کبل میں ایک دو بچے بیٹھے ہوئے ہیں میں مزید کھول کے بات نہیں کرنا چاہ رہا <تصفح> یعنی کہ جو آدمی دی کہتے تھے جو آدمی اپنی بیگم کے پاس آیا آیا کبل میں لیکن آیا دوبر کی سائڈ سے آیا کبل ہی میں ہے آیا کبل ہی میں ہے لیکن آیا کی سائڈ سے ہے دوبر کی سائڈ سے تو کہتے تھے اس کا بچہ جو ہے بہنگا ہوگا بچہ کیا ہوگا اس کا بہنگا ہوگا تو اللہ جا کہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ایج ناز فرمائی نشا کم ہرس سورہ بقرہ ایج نمبر دو سو تیئیس ٹو ٹو تھری سورہ بقرہ ایج نمبر دو سو تیئیس ٹو ٹو تھری ٹھیک ہے کیا تجمہ ہے اس کا کہ تمہاری بیویاں تمہاری کھیتی ہیں ٹھیک ہے تو اپنی کھیتی میں جیسے چاہو آؤ لیکن آنا کہاں ہے کھیتی میں یہ دن میں رکھے گی آپ پہ اپنی کھیتی میں جدر سے بھی آؤ لیکن آنا کھیتی میں ہے کسی اور جگہ نہیں جانا یہ بڑی اہم بات ہے کوئی غلط مطلب اس کا نہ سمجھے جیسے کہیں لوگوں نے سمجھا ہے اس لیے میں خبردار کر رہا ہوں کہ راستہ جو مرضی اختیار کرو لیکن منزل مقصود ایک ہی ہے کہنے کا مطلب یہ ہے چلیں گے تو اب یہ جو ہے سب وضول یہ مرفوع کے حکم میں ہے ایسے ہی ایک اور تفسیر جس میں رائے کا عمل دخل نہیں ہو سکتا آیت الکرسی کون سب آئی نہیں جانتا وہ آدھ کھڑا کرے جو آیت الکرسی کو نہیں جانتا جی سب جانتے ہیں اس میں آتا ہے وس یا کرسیماوات کیوں بھائی چھوٹے آیت الکرسی میں یہ الفاظ آتے ہیں سنائیے بس اتنے اتنے جتنے میں نے پڑھے ہیں تارک اللہ فیق اللہ تعالیٰ آپ کو حافظ قرآن بنائے اور قرآن کا عالم بنائے حامی وہ بنائے ماشاءاللہ چلیں چلے اب سنیے واسیہ واسعہ کے معنی کیا ہوتا ہے جی کشادہ ہے ٹھیک ہے کرسی یو اس کی کرسی کس کی اللہ کی استماواد کی آسمانوں سے بھی زیادہ کشادہ زمینوں سے بھی زیادہ کشادہ اللہ اکبر وہ اللہ کتنا عظیم ہے وہ اللہ کتنا عظیم ہے جس کی کرسی آسمانوں اور زمینوں سے زیادہ وسیع ہے یہ سب سے بڑی مخلوق جی اور یہ اللہ کی سب سے بڑی مخلوق نہیں ہے یہ اور کرسی بھی اللہ کی سب سے بڑی مخلوق نہیں ہے یہ ذہن میں رکھیں اللہ اکبر میرے بھائی اس اللہ سے ڈرنا چاہیے کہ نہیں ڈرنا چاہیے اس اللہ سے محبت کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے تو میرے بھائی ہم اپنے بہت سے ڈرتے ہیں اپنے مدیر سے ڈرتے ہیں تو اللہ سے کیوں نہیں ڈرتے تو بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کرسی کا کرسی کیا چیز ہے یہ کرسی کیا ہے اس کی تفصیل بیان کی ہے جناب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ نمانے لیکن ان کی تفصیل ذکر کرنے سے پہلے یہ بیان کر دوں گمراہ پھر کے جو ہیں جو اللہ کی صفات کے من کر تو اللہ کی ایسی چیزوں کے منکر ہیں ٹھیک ہے صفات کے ہو گئے یا وہ مخلوقات جن کا اللہ سے تعلق ہے یہ مخلوق ہے لیکن ایسی چیزوں کے منکر ہیں وہ کیا کہتے ہیں کہ اس سے مراد ہے اللہ کا علم کرسی سے مراد کیا لے لیا families. علم ہمیشہ طویلوں میں پوری زندگی گزار دین لوگوں نے یعنی کہ نوزلہ دوسرے لفظوں میں لفظ میرا شدید ہے لیکن یہ شدید لفظ آپ کے ذہنوں میں رہے گا تو آپ ان کی باتوں میں نہیں آئیں گے نوزب اللہ کہنا چاہتے ہیں کہ اللہ کو علم کا لفظ علم میں بولنا نہیں آیا بولنا علم تھا بول کرسی دیا کتنی عجیب بات ہے کیا یہ اس قرآن پاک میں ہو سکتا ہے جس قرآن پاک کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلَقَدْ قرآر علی دیکری ہم نے قرآن کو آسان بنایا نصیحت کے لیے یہ اچھا آسان ہے کہ کسی کا مطلب یہاں علم لیا جا رہا ہے یہ آسان ہوا ایسا قرآن پاک آسان ہو سکتا ہے تو یہ اللہ ان طویلوں سے ہمیں محفوظ رکھے آمی جی ہاں جی تو بارہ کرسی کرسی ہے لیکن کُرسی کیا ہے عبداللہ ابن آبادرماتے ہیں پاؤں رکھنے کی جگہ مؤ القدم کیا کہتے ہیں پاؤں رکھنے کی جگہ یہ روایت میں بات کی کہاں پہ آئی بڑی اہم روایت ہے اس کا حوالہ ضرور لکھیں اس کا حوالہ ضرور لکھیں مستدرک حاکم امام حاکم کی حدیث کی کتاب المستدرک امام حاکم کی کتاب المستدرک ٹھیک ہے اور اس کو شیخ البانی نے صحیح قرار دیا ہے حدیث کا نمبر ہے تین ہزار ایک سو سولہ تھری ون ون سکس تھری ون ون سکس تھری ون ون سکس ابو عبداللہ کونگ ان کی پورا نام فی الحال میں غالباً محمد ان کا نام ہے لیکن فی الحال میں مجھے یقین نہیں ہے ایسے آپ نہ لکھیں جیسا جی جی مودیو ال کہتے ہیں الکرسی قدم ہی کرسی جو ہے اللہ تعالیٰ کے قدم رکھنے کی جگہ ہے اور یہاں پہ کیا کیا گیا؟ ہی. کتنے قدم؟ اب بھی ثابت ہو گیا قدم ان یعنی یہ رفع... یہ رفع... یہ کی روایتوں کی مفحو حکم میں ہے اور ادھر پہلی حدیث سے بھی ثابت ہوا پھر بھی کوئی انصفات کو نہ مانے تو اس کی مرضی ہے طویل ایسی کریں گے کہ اللہ وہاں فرمائے چلیں تو بہرحال یہ اب تفصیل حبداللہ نے عباس کی کس حکم میں ہے محبوب کے حکم میں ہے اللہ تعالیٰ کی ان چیزوں کے بارے میں کوئی صحابی اپنی رائے سے بات کر سکتا ہے نہیں اللہ تعالیٰ کی ان چیزوں کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی بات نہیں کر سکتے چلے جائے کہ کوئی صحابی بات کرے ٹھیک ہے تو صحابی نے یہ بات کس سے سنی ہوگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی گئی ہوگی ٹھیک ہے یہ شکار ہو سکتا ہے کہ اس کے لیے آپ ہو کس کے لیے کیا ہو اسرائیل یاد سے نہیں نہیں اس میں اشکال نہیں ہو سکتا شیخ کہہ رہے ہیں کیا اس میں اشکال ہو سکتا ہے کہ اسرائیل یاد سے ہو کیونکہ یہ کسی کہانیوں کی کبیر سے نہیں ہے ٹھیک ہے یہ قرآن پاک کی وہ تفسیر ہے جس میں رائے اور اتحاد کا دخل نہیں ہے اس لیے اس میں یہ امید نہیں ہے کہ یہ اسرائیل یاد کے حکم میں ہو جی ہاں اچھا جی نہیں آپ کہ سوال سنا جائے کہ یہ جاری رہے جی کہ تعلق سے نہیں رہنے دیکھو کبھی کام سے کر اللہ خیر دے اللہ یہ آپ کے درخت کا مسئلہ نہیں ہے یہ پہلے سے چلا آ رہا ہے یہ حد کا مسئلہ ہے اس کا حد سے تعلق ہے چلیں گے اب میرے بھائی کیا دلیل ہے کہ صحابہ اکرام کی تفسیر حجت ہے وہ دلائل جن کی وجہ سے صحابہ اکرام کی تفسیر حجت قرار پاتی ہے جو مفحو کے حکم میں ہے وہ تو ہم نے بتا دیا وہ تو مفحو کے حکم میں ہوئی لیکن وہ ان کی تفسیر جو موقوف کے حکم میں ہے وہ بھی لی جائے گی مانی جائے گی تو وہ اور وہ حجت ہے اس کے کیا دلائل ہیں میں ذکر کروں گا آپ سے پوچھوں گا جو میں نے ذکر کی ہوں گے وہ پوچھوں گا ٹھیک ہے جی سب سے پہلی دلیل حدیث ہے بخاری شریف کی اس کا نمبر لکھنے دو ہزار چھ سو باون ٹو سکس فائیو ٹو دو ہزار چھ سو باون اور حدیث مشہور ہے ویسے آپ نے سن رکھی ہے خیر الناس قرنی سب سے بہتر لوگ کون ہیں جو میرے زمانے کے آپ فرمارے میرے زمانے کے پھر وہ جو ان کے بعد آئیں گے پھر وہ جو ان کے بعد آئیں گے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے بہتر لوگ کون ہوئے تو صحابہ کے کی تفسیر کو چھوڑ کے طیر القادی صاحب کی تفسیر لے لیں گے کوئی ہے بات کرنے والی جی نہیں تو اس لیے ان کی تفسیر لی جائے گی جو سب سے بہتر ہیں اور یہ ان کے بارے میں کہا گیا سب سے بہتر ہیں یہ کس لحاظ سے کہا گیا قد کے لحاظ سے جی ایمان کے لحاظ سے علم کے لحاظ سے فضیلت کے لحاظ سے جی ہاں تکوا وغیرہ کے لحاظ سے ٹھیک ہے نا تو یہ فرمایا خیر الناس قرنی سب سے بہتر لوگ وہ ہیں جو میرے زمانے کے ہیں تو اس سے بھی پتا چلا کہ جب ان کی تفصیل جو ہے وہ حجت ہے آگے اور آپ کو ویسے بتائیں گے کہ حجت کب ہے یہ تھوڑا سا بھی مسئلہ آئے گا لیکن پھر آگے لکھیں آپ دوسری دلیل مسلم شریف کی حدیث ایک ہزار نو سو بیس ون نائن ٹو زیرو ون نائن ٹو زیرو موسم شریف کا دیش ہے میں ابھی یہ دلائل پوچھنے والا ہوں جو میرے بھائی یہاں سے نکل کے کہیں اور جا چکے ہیں واپس آ گئے ٹھیک ہے آپ نہیں تھے تو تین چار آدمی سے بھی سوال کیا ہے لا تزال وہ من امتی میری امت میں سے ایک گروہ رہے گا کیا رہے گا حق پہ رہے گا میری امت میں سے ایک گروہ ہمیشہ کہاں پہ رہے گا حق پہ رہے گا یہ مسلم سیف کی حدیث ہے اور یہ حدیث سب سے پہلے کن کے اوپر صادق آتی ہے صحابہ, صحابہ کرام کے اوپر ہے تو صحابہ کرام پھر کس کے اوپر تھے حق کے اوپر تھے وہ حق کے اوپر تھے آگے پیچھی اور آخری دلیل یہ اکلی دلیل ہے لیکن یہاں پہ اکلی دلیل تھوڑی سی تفسیر کے ساتھ ہے اس لیے میرے ساتھ رہیے گا اور یہاں سے سنیے گا کہ دلیل نمبر کون سی ہے میرے بھائی تین ماشاء اللہ آپ تو لگ رہا ہے میرے ساتھ ہی ہے اور اب جو دلیل ہے یہ قرآن پاک سے دین لگا ہوں یا حدیث سے کیوں بھی چھوٹے چھوٹا بتائے گا جی کہاں سے دین لگا ہوں نہیں میرے بھائی جی ہم نے آپ کو دعا دی تھی دیکھے پہلے اب آپ دعا سے لگتا ہے کہ جی یہ کون سی دلیل ہے اکل کی دلیل اچھا یہ چھوٹے ہو بتا رہے ہیں اللہ تعالی ان کو بھی آج دین بنائے آپ کے بیٹے ہیں ماشاءاللہ من ماشاء اللہ ماشاء اللہ منت شاہ بابا اکڑی دریل یہ ہے میرے بھائی اور اس کو ذکر کیا ابن قیمت رحم اللہ نے یہ کم از کم لکھ نہیں اس کو کس نے ذکر کیا ہے ابن قیمۃ اللہ نے صحابی کی جو ہے صحابی کی جو تفصیل ہمیں ملی ہے یا تو اس نے یہ لی ہوگی نبی وسلم سے کہاں سے لی ہوگی تو اگر نبی وسلم سے لیے تو حجت ہے کہ نہیں یہ تو ہے اور یا اس نے کسی اور صحابی سے لی ہے جس نے نبی سلم سے سنی ہے کتنی ہوگی لکھتے جائیں بڑی ہم دلیل ہے یا لکھتے جائیں یا پھر ذہن میں محفوظ کرتے جائیں کچھ نہ کچھ کرتے چلے ہیں دو صورتیں ہوگی یہ صورتیں ہیں لکھتے جائیں دو شکلیں ہوگی پہلی شکل یہ ہے کہ ہمیں امید ہے کہ انہوں نے نبی سلم سے یہ سنی ہوگی امید ہے پکی بات نہیں کر رہے اور اگر یہ شکل ہوئی تو پھر تو حجت ہی ہے دوسری شکل یہ ہے کہ انہوں نے خود نبی شرم سے نہیں سنی اس صحابی سے سنی ہے جس نے نبیشرم سے سنی ہے اور اس لحاظ سے بھی وہ حجت ہے ایسے ہے تیسری شکل یہ ہے کہ یہ وہ تفسیر ہے جس کے اوپر صحابہ اکرام کا اتفاق ہوا ہوگا اس حابی نے بیان نہیں کیا ہمیں لیکن ہمیں امید ہے کہ یا یہ ہوگا کہ تفصیل کے اوپر صحابہ اکرام کا اتفاق ہوا ہوگا اور اگر اتفاق ہو گیا تو پھر حجت ہے کہ نہیں جی ہاں پھر بھی اجت ہے چوتھی شکل کیا ہو سکتی ہے چوتھی شکل یہ ہے کہ انہوں نے یہ تفسیر قرآن پاک کی کسی اور ایس سے سمجھی ہے ایس سے سمجھی ہے قرآن پاک کی کسی اور ایس سے سمجھی ہے جی یہ چوتھی شکل ہے تیسری یہ تھی کہ یہ ایسی تفسیر ہے جس کے اوپر صحابہ اکرام کا اتفاق ہے چوتھی شکل یہ ہے کہ انہوں نے یہ کسی ایج سے سمجھی ہوگی کسی ایج سے سمجھو گی تفسیر قرآن بال قرآن ہو گیا جی جی کسی ایج سے قرآن پاک کی کسی ایج سے سمجھی ہوگی ٹھیک ہے اور پانچویں شکل یہ ہے کہ یہ ان کا ذاتی اتحاد ہے پانچویں شکل کیا ہے ان کا ذاتی اتحاد ہے ذاتی ان کی رائے ہے ذاتی ان کی رائے ہے, رائے ہے. ان کا اتحاد ہے انہوں نے شاد کا مانا سمجھنے کی کوشش کی اس سیجی تک پہنچی جو ان کو ملا انہوں نے ہمیں بتا دیا ان کی ذاتی رائے اور ان کا ذاتی اتحاد ہے آپ سنیے اگر پہلی شکل ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لی ہے پھر تو ہو ہی ہے اور اگر کسی سابی سے لی ہے سابی اللہ کے سو سے لیے پھر بھی حجت ہے اگر اس کے اوپر صحابہ اکرام کا اتفاق ہوگا تو جمع ہو گیا ایسے لیے حجت ہے اگر کسی اور ایسے لی ہے تو پھر بھی حجت ہے قرآن پاک سے مل رہا ہے وہ مطلب ہمیں اور آخری جو ہے شکل اس میں خطرہ ہے کہ کہیں ان سے غلطی نہ ہو گئی ہو ایک منٹ اس میں ایک منٹ اس میں تھوڑا سا خطرہ ہے اس میں خطرہ ہے لیکن اس میں بھی وہ ہم سے بہتر ہے اتحاد کرنے میں بھی ہم سے بہتر ہیں. کیا سباب ہے کیا اسباب ہے میں نے آپ کو بتا دیے ہیں کیونکہ انہوں نے قرآن پاک نادل ہوتے ہوئے دیکھا انہوں نے قرآن پاک کی تفسیر ہوتے ہوئے دیکھی وہ عربی میں ہم سے آگے تھے وہ سمنے کے لحاظ سے ہم سے آگے تھے نیت کے لحاظ سے ہم سے آگے تھے تو ان تمام کوئی بھی صورت لے لیں تو ان کی جو تفسیر ہے وہ ہجت قرار پاتی ہے یہ ہے عقلی دلیل کس نے ذکر کیا یہ ٹھہرے او ہو چلیے میں کسی سے پوچھنا تھا لیکن آپ نے بتا دیا پہلے چلیں جو اچھا جی اب کہنا یہ ہے کہ صحابہ کرام کی جو تفسیر مرفوع کے حکم میں ہے وہ تو میں کہہ چکا ہوں کہ وہ تو مرفوع کے حکم میں ہوئی اور جو موقوف ہے وہ بھی حجت ہے اس کی یہ تین میں نے ذکر کیے ہیں لیکن ان کی موقوف تفسیر ہے دو شکلوں میں حجت نہیں ہے نمبر ایک جب ان کی یہ تفسیر کسی اور صحابی کی تفسیر کے مخالف ہو انہوں نے تفصیل بیان کی کسی اور صحابی کوئی اور صحابی اس کے برعکس بیان کر رہے ہیں اب وہ بھی صحابی ہیں وہ بھی صحابی ہیں اب کس کو لیں ٹھیک ہے اس لیے اس شکل میں ان کی تفسیر حجت نہیں رہے گی یہ ایک ہو گیا نمبر دو جب ان کی تفسیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی حدیث کے مخالف ہو یا قرآن کی کسی کسی نس کے آپ کہہ دیں کسی نفس کے مخالف ہو پہلے نمبر پہ کہ جب صحابی کی تفسیر کسی اور صحابی کی تفسیر کی مخالف ہو دوسرے نمبر پہ یہ کہ ان کی تفسیر کسی نس کے خلاف ہو قرآن پاک کی کسی ایت کے خلاف یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی حدیث کے خلاف ابھی اس کی مثال میں دیتا ہوں میں ابھی مثال دیتا ہوں لکھیے یا کھولیے قرآن پاک سورہ بقرہ ایت نمبر دو سو چونتیس ٹو تھری فور ولدین تو اقل امین بالکل یہی ایت ہے ولدین تو اقول امین کم ازواج آرٹی ایت کا نمبر ہے سورہ بکرا ہے آئیے سب کو مل گئی جی ہاں اب اس کا ہم ترجمہ کرتے ہیں آپ کے ساتھ مل کر ولدینہ اور وہ لوگ فہو نا جو فوت ہو جائیں منکم تم میں سے یہ من کون سا ہوا جی فی میں کچھ نہیں کہتا اس بارے میں مجھے خود عدد ہو رہا ہے چلیں وہ یا دارونا اور وہ چھوڑ جائیں وہ چھوڑ جائیں ازوا جن تو ان ویڈیو کا کیا بنے گا یا تربسنا یہ انتظار کریں دیکھیں اس کا ترجمہ آپ میں سے کسی نے نہیں بتایا شیخ نے بتایا یہ اچھی بات نہیں کم از کم کسی ایک مائی کو تو بتانا چاہیے تھا یہ طرف تربسنا وہ انتظار کریں بیان فسینا اپنے ساتھ ارب کتنے دن انتظار کریں چار میری دس دن اور یہ کیا ہوئی عدت ہوئی یہ کس کی عدت ہوئی جی جناب پہ نہیں ایک منٹ وہی جس سے سوال ہو جی میرے بھائی آپ پیچھے آپ کے پیچھے سے بیٹھے بھائی جی جو آج کھانا کھانے میں ہمارے ساتھ تھے جی ہاں جی جی جس کے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے ٹھیک ہے جی اب میرا سوال ہے کہ اگر وہ عورت جس کے شور کا انتقال ہو گیا وہ حالت حمل میں ہو ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ میں چار کروں گا کون سا بھائی بتائے گا جی ان کو کبھی موقع نہیں ملا جی میرے بھائی یہ اس کی دلیل کیا ہے اللہ خوش رکھیے آپ کو وہ اولا حملہ سور طلاق کی ایت نمبر سورہ تلاق ایت نمبر چار دونوں نکالے رکھیں جو وہ ایتلاس کر رہے ہیں اگر وہ دیکھنی ہے تو پچھلی کو بھولے نہیں ٹھیک ہے جی, صفحہ نمبر پانچ سو اٹھاون بھائی کہہ رہے ہیں کاری صاحب صفحہ نمبر پانچ سو اٹھاون سورہ طلاق ایت نمبر چار وہ اولاد کیا مانا اولاد الحم عالی حمل والیاں حمل والی عورتیں اجلنا ان کا وقت ان کا پیریڈ کیا ہے کہ وہ اپنا حمل جو ہے ودا ہو جائے وہ ان کے بچہ پیدا ہو جائے ٹھیک ہے تو اب سوال ہے آپ سے ماشاء بڑے سمجھدار لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ایک عورت ہے اس کا ہن بہت ہوا چار پچاس پہ چار بعد کے پچاس منٹ پہ چار اکاون پہ اس کے ہاں بیٹا پیدا ہو گیا اس کی عدت کتنی ہوگی جی بس یعنی کہ چار باون کے وہ شادی کر سکتی ہے جی تین دن آئیے کریں دراصل آپ نے مسئلہ سن لیا آپ داخل ہوتے ہیں تفصیل میں آپ تفصیل میں داخل ہوتے ہیں جی آپ تفصیل میں داخل ہوتے ہیں تفصیل میں داخل ہوتے ہیں جی ابھی بتانے لگا ہوں میرے بھائی تفصیل کے ساتھ بتانے لگا ہوں تفصیل کے ساتھ جناب علی رضی اللہ عنہ دیکھیے جناب علی رضی اللہ عنہ اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما یہ دو صحابی ہیں اور دونوں کا لبی شرم سے ایک ہی رشتہ ہے کیا رشتہ ہے آپ بھائی بتائے گا جلدی سے شاید شاید تیرے بھائی. بھائی اللہ آپ کو خوش رکھے ماشاءاللہ ماشاءاللہ چلیں اللہ تو یہ دونوں جو ہیں ان کا موقف یہ تھا کہ ایسی عورت جو حالت حمل میں ہو اس کا کیا ہے اس کا جو سب سے دور کا پیریڈ ہے جو پیریڈ لمبا ہے وہ اس کی عزت ہے اب جس کا ایک منٹ کے بعد بچہ پیدا ہو گیا ہے اس کے لیے لمبا پیریڈ کون سا ہے چار مہینے دس دن تو اس کا پھر اس کی عزت کیا ہوئی چار مہینے دس دن ہوئی لیکن ایک عورت ایسی ہے اس کا چار مہینے اور دس دن تو گزر گیا لیکن ابھی بچہ پیدا نہیں ہوا اس کی عزت کیا ہوگی جب بچہ پیدا ہو جائے گا تو یہ کن کا موقف ہے ہاں جی اور وہ کہا کرتے تھے کہ یہ جو ایٹ ہے جو ہم نے سورہ بکرا کی کہی ہے یہ کس کے بارے میں ہے جی یہ دونوں کے بارے میں وہ کہتے تھے حمل والی کے بارے میں بھی اور دوسری کے بارے میں بھی ٹھیک ہے یہ کن کا موقف ہے حرس علی اور عبداللہ بن عباس کا اور جناب عبداللہ ابن مسعود اور ابو رضی اللہ علیہ ابھی اور ابو رضی اللہ عنہ, عنہ. صحابیوں کے نام لکھنے پر ابو ہر رضی اللہ عما ان کا موقف یہ ہے اور یہی موقف جماہیر جمہور بھی نہیں کہہ رہا جماہیر علماء نام کا جن کے سب کا ہی تقریبا ان کا موقف یہ ہے کہ سورہ بکرا والی جو آیت ہے وہ اس عورت کے بارے میں ہے جو حالت حمل میں نہ ہو اور سورہ طلاق والی جو ایٹ ہے وہ اس عورت کے بارے میں ہے جس کا ہان فوت ہو چکا ہے لیکن ہالتے حمل میں ہے ٹھیک <سؤال> ہے میرے بھائی اچھا یہ موقف ہوا سب کا اب پہلی تفسیر کن کی ہے عبداللہ عباس کی اور دونوں بڑے مفسر مانے جاتے ہیں میں نے جو آگے جا کے آپ کو مفسر صاحبہ کے پرانے ہیں ان میں انہی کے نام آ رہے ہیں ٹھیک ہے اب دوسری سائڈ پہ ابو را اور عبداللہ مسعود ہیں اب کن کی تفسیر لی جائے گی عبداللہ ابن عباس اور جناب علی یا یہ دو صحابہ کے ان میں سے کسی کی تفسیر ہم اس لیے نہیں لیں گے کہ دونوں کی تفسیر آپس میں ٹکرا رہی ہے ٹھیک ہے اب ہم نے رجوع کس سے کرنا ہے حدیث سے اب جس کی تفسیر حدیث سے ٹکرائے گی پہلے تو یہ مسئلہ ثابت ہو گیا کہ ان کی تفصیل آپس میں ہوجت نہیں رہی اب ان چاروں کی تفسیر یہاں پہ ہجت نہیں رہی اس کے بعد اگلا مسئلہ یہ ہے کہ اب مسئلہ ہم نے کہاں سے حل کرنا ہے حدیث سے تو جس کی تفسیر حدیث کے خلاف ہوگی اس کی تفسیر کو چھوڑ دیا جائے گا چلیے دیکھیے حدیث کیا ڈائریکٹ یہ لے لیا جائے گا ڈائریکٹ ہاں جی یہ بھی صحیح ہے بالکل صحیح ہے جس کی تفسیر حدیث تفصیل ہوگی اس کی تفصیل کی صورت پہلے حدیثوں نے شاید واضح ہو جائے مسئلہ جی ہاں بھائی کہہ رہے ہیں دوبارہ سمجھایا جائے بات یہ ہے کہ ایک طرف ہیں جناب علی رضی اللہ عنہ اور جناب عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ جن کا موقف یہ ہے کہ جو عورت جس کا حال فوت ہو جائے اور وہ حالت حمل میں ہو اس کی جو عدت ہے وہ دور والی ہے جو سب سے دور ہے ٹھیک ہے جو بعد والی ہے عزت اور جناب عبداللہ ابن مسعود اور جناب ابو خرا رضی اللہ عنہ ان دونوں کا موقف یہ ہے کہ جو عورت حالت حمل میں ہے خان پوت ہو گیا ہے اس کی عدت جو ہے بچے کا پیدا ہونا ہے یہ دور رضی کی طرف نہیں دیکھا جائے گا اس کا بس یہ ہے کہ جب بچہ پیدا ہو گیا اگر ایک منٹ کے بعد بچہ پیدا ہو گیا وہ شادی کی اس کو اجازت ہے ٹھیک ہے جی ہاں آپ نے بتایا کہ کہلاق کا حمل سے تعلق ہے اور جو سور بکرا والی ہے وہ حمل کے علاوہ جو عورت ہے وہ ہے ٹھیک ہے آپ میرے بھائی آتے ہیں حدیث شریف کی طرف حدیث شریف جو ہے یہ بخاری مسلم دونوں میں ہے اور مجھے یہ نہیں پتا کہ میں حواد... نمبر تو نہیں لکھ سکا اس کا باپ نہیں باپ بھی میں نے نہیں لکھا ہوا اللہ حمل برآل بخاری مسلم آپ یہ لکھ لیں میں امید ہے کل تک آپ کو بتا دوں گا ان حدیث کیا ہے کہ ابو سلمہ بن عبد الرحمان یہ تابعی ہیں ابو سلمہ بن عبد الرحمان یہ کیا ہے تابعی ہیں یہ کہتے ہیں کہ میں جناب ابو ہریرا اور عبداللہ ابن عباس دونوں کے پاس بیٹھا ہوا تھا کیوں میں چھوٹے کن کے پاس بیٹھے ہوئے تھے نہیں اس دفعہ ایک نام سے لیا آپ نے عبد ابن عباس اور ابو ہریرا ابو رحرا اور جو بیٹھے ہوئے تھے چھوٹے ان کا نام کیا ہے جو بات کر رہے ہیں ابو سلمہ بن عبد الرحمان ٹھیک ہے ابو سلمہ بن عبد عبدالرحمان کہتے ہیں کہ میں ان کے پاس بیٹھا ہوا تھا تو ایک آدمی آیا اور اس نے بتایا کہ ایک عورت ہے اس کا حام فوت ہو چکا ہے اور اس نے فوت ہونے کے چالیس راتوں کے بعد بچہ جنم دیا ہے اب اس کی عزت کیا ہوگی یہ آدمی پوچھ رہے تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عن فرمایا کہ اس کی عزت کیا ہے کیا جواب ہوا ہوگا ان کا جی دور والی اور وہ کیا ہے وہ کیا ہے چار مہینے دس دن کہا دور والی ہے اور وہ کیا ہے چار مہینے دس دن تو ابو سلمہ بن عبد الرحمان جو پاس بیٹھے ہوئے تھے وہ کہنے لگے کہ وہ آئے پھر کہاں جائے گی صورت طلاق والی اور حملہ ہننا جس میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ حمل والی عورتوں کی جو عزت ہے وہ یہ ہے کہ بچہ جنم دے دیں تو فوراً ابو حرآن رضی اللہ بولے میں تو اپنے بتیجے کے ساتھ ہوں کے ساتھ ہوں کون ابو سلمہ میں کس کے ساتھ ہوں ابو کے ساتھ بتیجے کے ساتھ ہوں تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ نے کیا کیا اپنے آزاد کردہ غلام قریب کو کس کو قریب کو بھیجا امر سلم کے پاس رضی اللہ کس کے پاس بھیجا امر سلم رضی اللہ کے پاس بھیجا اور ان سے کہا کہ جاؤ ان سے مسئلہ پوچھ اب ایک اور صاحبی کے پاس مسئلہ پہنچ گیا اور ویسے بھی یہ تخصص ہونے کا ہے محترمین کا تو امر سلمہ کے پاس گئے تو انہوں نے کہا کہ صوبہ ایا عورت تھی صبح یہ جو تھی یہ اس کا جو خامد تھا فوت ہو گیا تھا اور انہوں نے بچہ جنم دیا خامد کے فوت ہونے کے چالیس راتوں کے بعد تو پھر ان کو نکاح کے پیغام آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نکاح کر دیا تو پھر کیا عزت کیا نکلی بذ حمل نکلی یعنی کہ چالیس ہاتھوں کے بعد بچہ پیدا ہوا اور ان کو نکاح کے پیغام آنے لگے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نکاح کر دیا تو یہاں سے پھر کیا معلوم ہوا کہ صحیح موقف کن کا تھا ابو مدیر رضی اللہ عنہ کا اور یہاں سے بھی معلوم ہوا کس موقف میں شریک ہو گئی ایک اور کون ام سلمہ ام سلمہ بھی شریک ہو گئی اور اب مسئلہ کہاں جا کے حل ہوا حدیث سے جا کے حل ہوا اور یہاں پہ ایک اور لکھ لیں آپ کہتے ہوں گے کہ شاید یہاں سے تفسیر کا جھگڑا ختم ہو گیا ہوگا نہیں ایسا نہیں ہوا یہ تو بھاری مسلم کا حوالہ تھا جو میں نے بتایا آپ کو اب لکھیے کہ موقف کہاں پہ موجود ہے اور کب تک رہا بتانا ہی چاہتا ہوں تبری میں ہے اور امام بن منصور نے اپنی سنن میں نقل کیا ہے تبری میں بھی ہے اور امام سید بن منصور نے اپنی سنن میں نقل کیا ہے کہ شابی شابی کون ہے شابی ہیں کہ تابعی ہیں تابعی ہیں عامر ابن شراہی شابی شابی ان سے کسی آدمی نے کہا میں نہیں مانتا کہ اس علی کا یہ موقف رہا ہوگا کہ جس عورت کا فان فوت ہو جائے اور بچہ جنم دے دے تو اس کی جو پیریڈ ہے وہ دور کا عزت ہے وہ اس کا پیریڈ ہے میں نہیں مانتا تو اگر شادی کہتے شابی کہنے لگے مانو اچھی طرح مانو میں نے خود سنا ہے ان سے اور ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے ایسے ہی کہا تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ باقاعدہ یہ ان کا موقف تھا تو اب یہ ان کا موقف ان کے نہیں لیا گیا کن کا لیا گیا ہے <سؤال> امام نبی رحمہ اللہ نے امام نبی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ ان کا یہ موقف جو ہے قابل قبول نہیں ہے جماہر علماء اکرام ال میں اما اربا بھی ہیں امام حنیفہ امام مالک امام شاہی امام احمد سب نے اسی موقف کو لیا ہے جو حدیث شریف میں آیا ہے کہ حمل والی جو عورت ہے جس کا خان فوت ہو چکا ہے جب وضاح حمل ہوگا اس کی عزت ختم ہو جائے گی اس کا مطلب یہ ہے کہ جو سورہ طلاق والی آیت ہے الاد الاحمال وہ کس عورت کے بارے میں ہوئی حاملہ اس کے بارے میں عورت علی وغیرہ کہا کرتے تھے عبداللہ ابن عباس کہا کرتے تھے کہ یہ طلاق یافتہ عورت کے بارے میں ہے یہ تفصیل سے تعلق بتا رہا ہوں کہ یہ صرف وہ شرعی حکم نہیں ہے تفصیل کے طرف سے وہ کہتے تھے کہ وہ عید کس کے بارے میں ہے طلاق آفتا عورت کے بارے میں ہے یہ کہ طلاق آفتا عورت حالت حمل میں ہو اس کے بارے میں سورہ طلاق والی عید کے بارے میں کہا کرتے تھے ٹھیک ہے اور عبداللہ ابن مسعود کہا کرتے تھے اس میں اس معاملے میں مباہلا کرنے کے لیے تیار ہوں وہ <تصف> کہا کرتے تھے اس میں اس معاملے میں مباہلا کرنے کے لیے تیار ہوں دوبار یہ تھا موقف اور یہ تھا مصدر جس کا تعلق ہے صحابہ اکرام سے اب خلاصہ اکرام جلدی سے سے سوال ہوں گے اس سے پتہ چل جائے گا کہ ہمارا کیا موقف ہے صحابہ اکرام کی تفسیر کے تعلق سے نمبر ایک میرے بھائی میں نے بتایا تھا کہ صحابہ اکرام کی تفسیر دو طرح کی ہوتی ہے کبھی موقوف ٹھہرتی ہے کبھی مرفوع ٹھہرتی ہے موقوف کم ٹھہرے گی جی میرے بھائی آپ تو بتا دیں جی مقوف کم ٹھہرے گی نہیں نہیں آپ کے پیچھے میرے بھائی ہے جی نہیں میرے بھائی جی میرے بھائی ہاں جب ایت میں کسی کوئی شریف حکم ہو تو اس ایت کی تفسیر کی جا رہی ہو یا کسی لفظ کا معنی بتایا جا رہا ہو اچھا کسی لفظ کا جو معنی بتایا جا رہا ہو اس کی مثال میں نے کیا دی تھی جی لاہ حدیث والی حدیث ٹھیک ہے اور شری حکم بتایا جا رہا ہے اس کی مثال میں نے کیا دی تھی ہاتھ کھڑا کیا کریں میرے بھائی بتائیں گے نہیں ایسے ہاتھ کھڑا کیا کریں پھر ایک آدمی کو لیا جائے گا جی میرے بھائی ایس کون سی وہ بلا کوئی لوکل بتا دیں بول اللہ تیئیسو ہوگی میرے خیال میں تینتیس ہوگی ہاں جی چلیں یہ ہو گیا اب صحابہ نام کی کون سی تفسیریں ایسی ہیں جو مرفوع کے حکم میں ہیں جی میرے بھائی سیدھے آپ پکڑا ہوا ہے آپ نے جی ہاں سابق رام کی کون سی تفصیل ہے جو مرفوع کے حکم میں ہے آپ سے سوال ہو چکا میں کسی اور کا موقع دیا جی میرے بھائی یہ نیا چہرہ ہے جی جی جی جی اللہ خوش رکھے آپ کو صحیح ہے شان نظور کی جو میں نے مثال دی تھی وہ مثال کون سی تھی جی میرے بھائی یہ پیچھے آپ سے پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں نہیں نہیں بس بس آگے دیکھیں آپ جی آپ ہی جی جی نہیں نہیں آپ سے پیچھے دوارے ہیں وہ ان کو بتایا جی ہاں جی جی سبے نظور کی مثال میں نے کیا دی تھی جو مسور کے حکم میں میں نے کہا تھا ہاں کیا مثال دی تھی میں نے نہیں نہیں میرے بھائی بھائی جی جی آپ بھی یہاں پہ نہیں ہیں آپ کے ساتھ جی آپ بھی ہمارے ساتھ نہیں ہیں آپ کے ساتھ والے جی آپ بھی ہمارے ساتھ نہیں جی جی میرے بھائی ہاں جی آپ ہمیل بھائی جی پتہ ہے تھوڑا سا بتائیں کیا کون سی آیا ہے یا کوئی اور بات بتائیں اس کی ہاں جی جی ہاں جابر والی وہ حدیث کہ یہودی کہتے تھے اور بچہ بہنگا پیدا ہوگا یہ شکل اختیار کی جائے تو تو یہ سب نزول ہے تو مرفوع کے حکم میں ہے اور جو میں نے مثال دی تھی کہ رائے اور اتحاد سے جس تفسیر کا تعلق نہیں ہے اس کی مثال جو میں نے دی تھی وہ مثال میں بھائی سے لینا چاہوں گا جی میرے بھائی یہ کہ وہ تفسیر جو رائے اور سے اس کا تعلق نہیں ہو سکتا اس لیے مرفو کی حکم میں ہے اللہ خرشیہ آپ کو باسی یا کسی اسلم آباد کی اس کی تفسیر کیا کی گئی ہے جی میرے بھائی جی بہت قدم اللہ خر شکیہ آپ کو چلے جی یہ صاحب ہے کی تفسیر کے طلب سے خلاصہ تھا امید ہے کہ آپ کے ذہنوں میں رہے گا اب چوتھا مستر ہے ہمارا چوتھا مستر اب شروع کرنے والے ہیں تفسیر کا چوتھا مسل مسجد سے مراد کیا ہے یہاں پہ جی میرے بھائی آپ فہیم بھائی فہیم ہے یا کیا وہ کیا آپ جبدیل بھائی جی ہاں میں کہہ رہا ہوں تفسیر کا چوتھا مصدر کیا مطلب ہے اس کا ہاں مسجد کیا مطلب جی ہاں جہاں سے تفسیر ہم لیتے ہیں جی ہاں تو یہ چوتھا مصدر کون سا ہے کیوں میرے بھائی ہمارے بزرگ چوتھا یہ مصدر کون سا ہے نہیں نہیں ان کو جواب دینے دیں جی کہاں سے سے نہیں لوگ ابھی یہ نہیں ہے چوتھا جی سے سلف سے تابعین سے سلف کے لفظ میں صحابہ کرام بھی شامل ہوتے ہیں لیکن کیونکہ صحابہ کرام کی گفتگو الگ سے ہو چکی ہے اس لیے اب تابعین کا ذکر آئے گا تو یہ سوالوں کا مقصد صرف یہی ہے میرے بھائی تاکہ آپ میرے ساتھ رہیں کسی کی توہین بالکل مقصد نہیں ہے بالکل صرف اتنا ہی مقصد ہے کہ آپ میرے ساتھ رہیں جاگتے نہیں نیند نہ آئے بس یہ اس اور مثال فی الحال میرے دن میں نہیں فی الحال چین جی اسباب رجوع تفسیر تابعین سب سے پہلے بیان کرنا چاہوں گا کہ صحابہ اکرام کی تفسیر سے ہم رجوع کیوں کرتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے صحابہ اکرام کو اتنی حیثیت ہم نے کیوں دی ہے کہ ان کی تفسیر سے ہم رجوع کرتے ہیں نمبر ایک اور تابعین مادوں کے ساتھ تابعین جی ہاں مادھو کے ساتھ اللہ بزیر کر دیں پہلی وجہ وہی حدیث کونسی خیر النا صفرنی اس کا پہلے ہم نے پہلا حصہ لیا تھا دوسرا حصہ لینے لگے ہیں کہ میری آپ نے فرمایا کہ لوگوں میں سے سب سے بہتر لوگ وہ ہیں جو میرے زمانے کے ہیں سم اللہ پھر جو ان کے بعد ہیں تو اس لیے یہ پتہ چلا کہ تابعین کے بارے میں بھی آپ کی گواہی موجود ہے کہ یہ اپنے زمانے کے بہتر لوگ صحابہ اکرام کے مقابلے کے نہیں ہیں لیکن ان کے بعد یہ بہتر لوگ تو جب ان کی بہتری کی آپ نے یہ بات کی ہے تو آپ نے یہ نہیں آپ نے اس بہتری کو مقید نہیں کیا یہ نہیں کہا کہ یہ بہتری ایمان میں ہے یا تقوا میں ہے ہر چیز میں ہے ہر چیز میں ہے تو اس لیے وہ بہتر ہیں علم میں بھی وہ بہتر ہوئے قرآن پارک کی تقسیم میں بھی وہ بہتر ہوئے دوسرے نمبر پہ دوسرا سبب یہ پہلا سبب تھا جو میں نے بتا دیا آپ کو میرے بھائی وہ حدیث خیر الناس کرنی دوسرا سباب یہ ہے کہ جب وہ تفسیر نقل کرتے ہیں وہ تفصیل بیان کرتے ہیں تفصیل کرتے ہیں تو ہمیں امید رہتی ہے کہ انہوں نے یہ تفسیر صحابہ اکرام سے لی ہوگی اور صحابہ اکرام مشرم سے لی ہوگی یہ ہمیں ایک امید رہتی ہے اس لحاظ سے بھی ہم ان کی تفسیر کو ان کی تفسیر سے رجوع کرتے ہیں اور ان کو اہمیت دیتے ہیں اس کی ایک مثال دوں آپ کو یہ آپ لکھیے گا نہیں مثال ویسے سن لیجیے یہ مثال ابن قیم رحمہ اللہ نے ذکر کی ہے ایک مالکی امام ہے محمد بن محب المالکی یہ سن چار سو چھ میں فوت ہوئے ہیں فور زیرو سکس تو پرانے امام ہوئے نا ٹھیک ہے وہ ایک جام پہ دلائل دے رہے ہیں کس چیز کے دلائل عقیدے کے مسئلے کے کون سا مسئلہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے الوب کا اس بات الوب کا مطلب کیا ہے بھائی بتائے گا جی کہ اللہ بلند و بالا ہیں اوپر ہیں اللہ اوپر ہیں اس کے وہ دلائل دے رہے ہیں دلائل دیتے ہوئے وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ ملک میں استعفیٰ بکم الر کہ کیا تم بخوف ہو گیا ہو اس سے جو آسمانوں پہ ہے جو اوپر ہے کیا تم اس سے بخوف ہو گیا ہو کہیں تمہیں زمین میں دن دے کہتے ہیں کہ عربی زبان کو جاننے والے مفسر کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اوپر اور کہتے ہیں وہ اکول امالک اور یہ امالکی امام ہے نا تو کہتے ہیں یہی تفسیر ہے امام مالک کی یہ تفسیر پھر کس نے بیان کی ہے آگے کہتے ہیں اور یہ تفسیر امام مالک نے تابعین کی جماعت سے لی ہے جو ان کے زمانے میں موجود تھے سند یعنی کہ تابعین کی تفسیر کہاں سے آتی ہے اور انہوں نے یہ کہاں سے لی ہے صحابہ اکرام سے اور صحابہ اکرام نے کہاں سے لی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ انہوں نے سلو بتائی ہے ان کی تفسیر کی کہ ہمیں ان کی تفسیر ایسے آتی ہے تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دوسرا سواب جس کی وجہ سے ہم ان کی تفسیر سے رجوع کرتے ہیں وہ یہ ہمیں امید رہتی ہے کہ ان کی تفسیر نقل در نقل نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آئی ہوگی تیسرے نمبر پہ کہ ان کا زمانہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے قریب ہے تو جب ہم نے کہا قریب ہے اس سے ہمیں تین فائدے ملے جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ان کا زمانہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے قریب ہے تو اس کے تین فائدے ملے نمبر ایک وہ جانتے ہوں گے کہ یہ ایت کس وجہ سے نازل ہوئی کن حالات میں نازل ہوئی کن ضرور میں نازل ہوئی یہ, یہ وہ جانتے ہوں گے اس چیز کے کئی نمے ان کے پاس ہوگا یہ پہلا فائدہ کہ اس, اسباب نزول اور وہ ضرور اور حالات جن میں ایت نازل ہوئی وہ جانتے ہوں گے ٹھیک ہے میرے بھائی کیونکہ صحاف سے ہم نے دیکھے ہم نے ہم نے دادا سے باتیں سنی ہوئی کہ نہیں سنی ہوئی کئی باتیں جو ہمیں معلوم نہیں ہے ہمارے دادا اگر آپ جاتے ہیں جب پاکستان انڈیا ایک تھا تو یہ ہوتا تھا ادھر سکھ رہتے تھے ہندو رہتے تھے مسلمان رہتے تھے وہ ساری باتیں ہم نے سن رکھی کہ نہیں سن رکھی جی ہاں یہاں پہ اس کا کنواں تھا یہاں پہ اس کا یہ تھا یہاں ادھر اس گاؤں کا نمبردار وہ تھا ادھر اس کی دکان تھی اب وہ چلا گیا وہ آ گیا یہ سارے نے سنی باتیں تو بھی ایسی باتیں سے ہوں گے دوسرے نمبر پہ کہ جب وہ تفسیر بیان کرتے ہیں تو واسطے کم ہوتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان اور صحابہ کرام کے درمیان اور تعبین کے درمیان جو واسطے کم ہوتے ہیں کتنے واسطے ہوتے ہیں دو, دو, دو, دو, دو واسطے نمبر تین کہ ان کے ہاں تفسیر میں اختلاف کم ہے ان کے مقابلے میں جو بعد میں آئے نہیں نہیں یہ نمبر تین جو سبب تھا اس کے تین فوائد ہیں ٹھیک ہے فائدہ یہ ہے کہ ان, ان کی تفسیر میں اختلاف کم پایا جاتا ہے ان لوگوں کے مقابلے میں جو بعد میں آئے اب میں آتا ہوں چوتھے سبب کی طرف جس سبب کی وجہ سے ہم ان کی تفسیر سے رجوع کرتے ہیں پہلا سبب کیا بتایا تھا جی نہیں نہیں یہ آپ کے ساتھ وہ سب سے آخر میں میرے بھائی جو مجھے لاتے ہیں اور ایئرپورٹ پہ لائے تھے اور لے کے گئے تھے ان کے ساتھ میں کرنا چاہ رہا ہوں جی پہلا سبب کیا بتایا تھا نہیں خیرناسی کرنی کہ وہ صحابہ اکرام کے بعد سب سے بہتر لوگ ہیں جی گئے تھے یہی گئے تھے شہر سے یہ نہیں کو لینے گئے تھے جی ہوں دوسرے نمبر پہ دوسرے نمبر پہ دوسرا سواب کیا بتایا جی میرے بھائی جی نہیں انہوں نے نقل در نقل نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آئی ہوگی ان کے پاس نقل در نقل پہلے صحابی سے صحابی نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ میں امید رہتی ہے ٹھیک ہے اور تیسرا سبب میں نے کیا بتایا تھا وہ کا زمانہ نبوبت کے زمانے کے قریب ہے جی ہاں اور جب ہم نے کہا قریب ہے اس کا فائدہ کیا واسطے کم اور وہ حالات جن حالات میں عید نازل ہوئی اور وہ اسباب ہو جانتے ہوں گے اور تیسرا اور آخری جو فائدہ ہے جی میرے بھائی اقلاف کم ہوگا یہ کم ہے بلکہ ٹھیک ہے اب چوتھا سب کی طرف آتا ہوں کہ وہ صحابہ اکرام کے بعد اس زبان کے جس زبان میں قرآن پاک نازل ہوا ماسٹر تھے ایسے ہی ہے نا تابعین جو ہیں صحابہ اکرام کے بعد وہ زبان جس زبان میں قرآن پاک نازل ہوا اس کے ماسٹر تھے اور نمبر پانچ کہ وہ عربی زبان کے ماسٹر تھے بس اتنی سی بات لکھتے ہیں آپ جی مخصد لکھا کریں آپ نمبر پانچ وہ <تصفح> بدتیں جو بعد میں پیدا ہوئیں وہ غلط عقیدے جو بعد میں پیدا ہوئے سے سے وہ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن پاک کو اپنے مخصوص عقیدے کی وجہ سے بگاڑنے کی کوشش <تصفح> نہیں کی ہوگی کچھ وقت نہیں تھے اس ہم یہ کہہ سکتے ہیں جی ہاں تقریباً نا... نہیں تھی بہت کم یعنی کہ کوئی ایسی کوئی چیز تھی جی ہاں چلیں آگے حرس انہیں بہت زیادہ شوق تھا پرانے پاک سیکھنے کا انہیں پرانے پاک, پاک سیکھنے کا بہت زیادہ شوق تھا اب میں ایک مثال دینا چاہوں گا تابعین کی تفسیر کی یہ جو ایت آتی ہے استوا الاسطما سورہ بقرہ ایت نمبر انتیس سورہ بقرہ ایت نمبر انتیس چاہے آپ نہ کھولیں کھولنا چاہیں تو آپ کی مرضی سے نا بس استوا الاسطما اس کی تفسیر ابو العلیہ نے کیا کی ہے ابو العلیہ تابعی ہیں انہوں نے اس کی تفسیر کیا کی ہے ارتفا یہ بخاری شریف میں موجود ہے یہ تفصیل بخاری شریف میں موجود ہے کس کی تفسیر ہے ابو عالیہ کی ابو ابوالیہ لکھ سکتے ہیں نا آپ ابو العالیا جی ابو العلیہ انہوں نے اس کی تفسیر کیا بیان کی ہے استواست کی تفسیر کیا بیان کی ہے ارتفا اور یہ کہاں موجود ہے تمہاری شریف میں موجود ہے اور ایسے ہی مجاہد یہ بھی مشہور ہیں انہوں نے تفسیر بیان کی استوا کی استفا آلہ کی نے بیان کی ہے اعلیٰ اصطفا بلند ہوا بلند ہوا ٹھیک ہے وہ تو مجاہد کی تفسیر تھی استوا الا کی استوا الا الاسطما کی اور اب مجاہد کی بتا رہا ہوں استوا آلہ کی استفا الش وغیرہ جو آتی آتی ہیں کتنی آتی ہیں بتائیے چھ چھ کے ساتھ ہیں ساتھ. ساتھ. ساتھ. تو بہرحال ان کا مجاہد کیا تفسیر کر رہے ہیں الا علا بلند ہوا آئین لام علیف لکھا ایسے جائے گا آئین لام علیف علا آپ اردو میں لکھ لیں بلند ہوا ٹھیک ہے تو یہ اور اس تفسیر کے بارے میں امام اوزائی کہتے ہیں امام اوزائی کہتے ہیں کہ ہم کہا کرتے تھے جب کہ طابعین موجود تھے بکثرت موجود تھے ہم کہا کرتے تھے کہ اللہ تعالی عرش کے اوپر ہے رس کے اوپر ہے اس کا مطلب ہے کہ نہیتوں سے انہوں نے یہی سمجھا ہے تابعین نہیں سمجھا ہے تو یہ ان کا فہم ہوا اس سے آگے لکھنے کی ضرورت نہیں ہے ابن تعیمی کے قول نکل کرنا چاہوں گا اتنی لمبی باتیں آپ نہ لکھیں وہ کہتے ہیں کہ استواء کا معنی معلوم ہے بالکل واضح معلوم ہے صحابہ کرام سے تابعین سے اور تب... اور تبا تابعین سے تو اس لیے کیا معلوم ہے وہ علا کہ ہونا آپ کو اور تفسیر کرنا صحابہ تابین کی تفسیر کو چھوڑ کے صحابہ چاہم کی تفسیر کو چھوڑ کے یہ گمراہی نہیں تو اور کیا ہوگا ٹھیک ہے چلیں ایک اور مثال لے لیں یہ ایت یہ نکالنی پڑے گی آپ کو ایت سورہ ہدر ایت نمبر بہتر چودہ ماس پارہ ان کے نو بجنے والے ہیں بس اتنے یہ کیا سے نیچے نیچے ایت نمبر سیون ٹو بہتر نکال لیجیے جی یہ ایت کیا ہے لہام روکا اس کا کیا ترجمہ ہوا جی آپ کی آپ کی عمر کی قسم یہ کون قسم اٹھا رہا ہے اور کن کی کن کی عمر کی قسم اٹھائی جا رہی ہے نبی السلم کی اور یہ بھی کہتے ہیں جی نبی السلم کی قسم اٹھانی جائز نہیں ہے آپ بتاؤ اللہ خوش رکھے آپ کو اللہ جن کی چاہے جس چیز کی چاہیں قسم اٹھائیں ٹھیک ہے اور اللہ جس چیز کی قسم اٹھاتے ہیں اس کا مطلب کیا ہوتا ہے یہ چیز بہت عظیم ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بڑی شاندار ہے بڑی عظیم ہے ٹھیک ہے تو اس کی قسم اٹھائی جا رہی ہے لامرو کا آپ کی زندگی کی قسم اپنی اپنی اپنے نشے میں یا مہون مگن ہیں اپنے نشے میں مگن پھر رہے ہیں وارہ پھر رہے ہیں ٹھیک ہے اچھا اب اب قریم رحم اللہ بیان کرتے ہیں کہ جو سلف ہیں ہمارے انہوں نے اس کی تفسیر کیا کیا ہے انہوں نے کہا کہ یہ اللہ تعالیٰ قسم اٹھا رہے ہیں اور کس کی قسم اٹھا رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی زمخشری کا نام سنا ہوگا آپ نے سنا ہے نا آپ نے یہ کون ہے عقیدہ کے لحاظ سے موتری ہے اور مذہب کے لحاظ سے فقی مذہب کے لحاظ سے کون ہے حنفی ہے ٹھیک ہے عقیدہ کے لحاظ سے بہت ہیں اور فکی مذہب کے لحاظ سے کون ہیں حفیح ان کا ذکر آگے آئے گا تو انہوں نے کیا کہا انہوں نے ایک نیا کول پیش کر دیا کہتے ہیں کہ چونکہ پیچھے ذکر آ رہا ہے لوت علیہ السلام کی قوم کا اس لیے یہ جو قسم ہے یہ یہ فرسو نے اٹھائی ہے پہلی بات اور کہتے ہیں اللہ نے نہیں اٹھائی کس نے اٹھائی ہے فرسو نے اور کس کی اٹھائی ہے لوت علیہ اسلام کی زندگی کی اٹھائی ہے یہ نیا کال پیش کیا انہوں نے کس نے زمخشری کب آئے ہیں کس صدی میں جی چھٹی صدی میں اب زمخشری سے آپ یہ تفسیر سیکھیں گے یا تابین سے سیکھیں گے تو تابین کی جو تفسیر ہے اور صاحب اکرام کی جو تفسیر ہے اس سے کیا معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی قسم ہے اور اٹھانے اللہ تعالی قسم اٹھانے والے تو یہاں پہ تعبین کی تفسیر کو لیا جائے گا اور دوسروں کی تفسیر کو رجیکٹ کر دیا جائے گا یہاں یہ بات ذہن میں رہے اگر تعبین کی تفسیر کے اوپر اتفاق ہو گیا پھر تو بالکل ہی لینا ضروری ہے پھر تو اس وجہ سے کہ جمع ہو گیا ہے ان کی تفسیر لینا ضروری ہے اور اگر یہ جمع نہیں ہوا تو ان کی تفسیر جو ہے وہ لی بھی جا سکتی ہے اور چھوڑی بھی جا سکتی ہے لیکن جب چھوڑیں گے تو آپ کے پاس دلیل ہونی چاہیے چھوڑنا اتنا آسان نہیں ہے ان کی ان اسباب کی وجہ سے جو پہلے بتائے ہیں کہ امید رہتی ہے کہ ان کی تفصیل نبی وسلم کے پاس سے آئی ہوگی عربی زمان میں وہ ماسٹر ہیں بدعات سے وہ دور تھے ٹھیک ہے अबी. اور زمانہ لبومت سے وہ قریب تھے ان سارے اسباب کی وجہ سے ان کی تفسیر کی بہت زیادہ اہمیت ہے اس کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے اور ان کی تفسیر کو نظر انداز کرنے کو اپنا شیوا بنا لینا یہ بدریوں کا طریقہ ہے اہل بدت کا طریقہ ہے وہ ان کی تفسیر کو کوئی اہمیت نہیں دیتے تو اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اپنے کلام پاک کو سمنے کی توفیق نا فرمائیں اور ہمیں اہل قرآن کے ساتھ قیامت کے روز اٹھائیں واپ روانہ نہ اللہ رب اللہ جی آئیے تو. اللہ ہوں شیخانہ خیل الجا پھر دنیا کا ساتھ دپ تمام دوستوں کی طرف سے شیخ حافظ اللہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور اب ان شاء آپ کے لیے کھانے کا اہتمام ہے ایک تو یہ اور دوسرا یہ کہ پھر ان شاء اللہ آرام ہوگا اور صبح فجر کی نماز میں تمام دوست اپنی شرکت کو یقینی بنائے تاکہ نماز کے بعد فورن نشست کا اور کلاس کا آغاز ہو سکے اور کچھ میں یہ کہنا چاہوں گا بھائیوں سے کہ مذکرہ آپ کے بعد ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ مذکرہ کے آخر میں قوائل ہیں